والا حبیب اللہ تواب نور الله نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہیں بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درد پاک پڑا ہوگا ایک بار محبت اور شوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں الحمد للہ اللہ تعالی کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں یہاں اپنی اس گھر میں اپنی دین کے ضروری مسائل دین کے ضروری مسائل سیکھنے کا جو یہ کورس یہاں پر سجایا گیا ہے اس میں شرکت کی توفیق دی آج کا موضوع ہے مسجد کے احکام آج کا موضوع ہے مسجد کے احکام ابتدان فضیلت مسجد اور مسجد کی اہمیت سے متعلق میں چند باتیں عرض کروں گا پرانے پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یا مرو مساجد اللہ من عمن ابی وومل آخری و قام صلاطا و آت زکاتا ولم یقا اہ من یقون امام علیہ سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ تنزل ایمان شریف میں کچھ یوں فرماتے ہیں اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں یعنی اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں ایمان والے اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے نماز پڑھنے والے نماز قائم کرنے والے زکوۃ دینے والے اور چوتھی بات ارشاد فرمائی ولم یکشا اِلَّ اللہ توجہ کے ساتھ کہ جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈر جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈر پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اور اتنی اچھی خصوصیات رکھنے والے اچھے اور صاف کے حامل ان کے بارے میں فرمایا فاصا الا یقون مین المحتین تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں تو دیکھیے ہدایت یہ تو ہمارا مطلوب ہے ہمارا مقصود ہے دنیاوی زندگی میں ہم ہدایت پر ہیں دین اسلام ہمیں ملا تو یہ نعمت ملی سورہ فاتحہ میں ہم اس پر استقامت کی دعا مانگتے ہیں عید سیرا المستقیم ہمیں سیدھے رستے پر چلا لیکن آپ نے بیانات میں سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ نعمت ملی تو ہے لیکن سب کے پاس رہے گی ضروری نہیں بہتوں کا ایمان چھن بھی جاتا ہے ہدایت پا کر بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ہدایت ہمیں ملی ہے تو اس پر استقامت کی دعا بھی کریں اور ہدایت یافتہ گروہ میں ہمارا شمار ہو دنیا سے ہدایت یافتہ اٹھائے جائیں تو گویا مسجدیں آباد کرنے والوں کو یہ فضیلت عطا کی جا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں ایمان رکھنے والے نمازیں پڑھنے والے زکوٰۃ دینے والے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے ایسے لوگ مسجدوں کا آباد بھی کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ انقریب وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے تو یہ فضیلت تعمیر مسجد مسجد کو آباد کرنے کے بارے میں مسجدیں بنانا مسجدیں تعمیر کرنا اس کی صفائی کرنا اس میں جھاڑو دینا مسجدوں میں روشنی کرنا مسجد کو دنیا کی باتوں سے بچانا علم کا درس دینا یہ ساری باتیں مسجد آباد کرنے کی باتیں جو یہ کام مسجدوں میں کرتا ہے وہ مسجدوں کو آباد آب کرتا ہے احادیث شریف میں مسجد کے بھی شمار فضائل بیان ہیں مسجد کی طرف جانے والے رات کی تاریکی میں جانے والے مسجدوں کے مخصوص فضائل چند ایک بیان کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سنتے جائیں اور جو لکھ سکے لکھتا, لکھتا جائے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی کو سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو مسجد کو جائے اللہ کی زیمان میں جو مسجد کو جائے اللہ کی زیمان میں ہے اور حدیث شریف میں فرمایا گیا یعنی زمان کا مطلب کیا ہے کہ زندہ رہے گا تو اسے بقدرے کفایت روزی ملے گی زندہ رہے گا تو اسے بقدرے کفایت روزی ملے گی اور مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا یعنی اس کا جامن اللہ تعالیٰ ہے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا بتائیے قیامت کی ہولنا گرمی وحشت دشوار گزار گھاٹیوں کے بارے میں بھی فضیرت سنی آپ نے دودھے پاک پڑھنے کی کہ جو کثرت سے دودھ پڑھتا ہوگا وہ تیزی سے گزر جائے گا ساتھ ہی ساتھ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوگا دل مسجد میں لگنے کا کیا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار آ گئے اور اس کے بعد دوسری بار نہیں آئے ایک نماز میں آ گئے دوسری میں غیر حاضر ہو گئے یہ مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا کبھی کبھار اچانک خیال پیدا ہو جاتا ہے لوگ جاتے ہیں ساتھ چلے جاتے ہیں ایسا نہیں جو بار بار مسجد میں جائے روز جائے جماعت واجب ہے تو نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے بار بار جائے ایک بار جائے اور نکلے تو یہ نیتوں میں دوبارہ آؤں گا اور اپنے فرض اور واجب کی ادائیگی کروں گا تو جو مسجد میں اس طرح جاتا ہے کہ بار بار جاتا ہے اور نکلے تو دوبارہ نیت ہوتی ہے میں پھر جاؤں گا تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل کیا ہوتا ہے مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے وضو کر کے حدیث شریف میں فرمایا وضو کر کے جو مسجد جائے اور فرض نماز پڑھے تو اس کی بخشش کر دی جاتی وضو کر کے جو مسجد جائے اور فرض نماز پڑھے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے رات کی تاریخی میں مغرب کی نماز رات میں ہوتی عشاء کی نماز رات میں ہوتی رات کی تاریخی میں مسجد جانے والے ان کے بارے میں یہ سزائے حدیث میں آئے فرمایا نبی کریم علیہ السلاۃ السلام نے کہ رات کی تاریکی میں مسجد کو جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور عطا کیا جائے گا قیامت کے دن کامل نور عطا کیا جائے تو بتائیے قیامت کی جو تاریکیاں ہیں اندھیریاں ہیں اس وقت نور کی کتنی حالت ہوگی اور جسے کامل نور ملے گا اس کے کیا کہنے اس کی سادتوں کے کی کیا کہنے امام نخی علی رحمٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ گرام علیہم الرضوان جنہوں نے نبی کریم علیہ السلاۃ السلام سے دین سیکھا اور بعد میں تابین فرتبہ تعبین اور یہ سلسلہ ہم تک پہنچا جو ہدایت کے ستارے ہیں اور اس دین کو سمجھنے والے ہیں ان کی پیروی میں نجات ہے ان کا عمل ان کی سوچ ان کی فکر مسجدوں کے بارے میں اور مسجد جانے کے بارے میں اور رات کی تاریکی میں جانے کے بارے میں اور مسجدوں سے کیسی محبت کرتے ہوں گے اندازہ لگائیں کہ امام نقئی علی رحما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رات کی تاریکی میں رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے کو جنت واجب کرنے والا عمل سمجھتے تھے صحابہ گرام یعنی صحابیت کا شرف کتنا بڑا ہے وہ کیسے عبادت کے کی حریص تھے ہر وقت ان کا جو ہے وہ ذکر الہی میں بسر ہوتا تھا اور مسجدوں کو وہی آواز کرنے والے تھے حقیقت کہ وہ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جانے کو جنت واجب کرنے والا من سمجھتے تو دیکھیے آدمی اگر اپنی غفلت کو دور کر لے سستی کائلی کو پاس نہ آنے دے عزم مسمم کر کے باہر نکلے اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے اس کے گھر میں جائے تو بتائیے کیا اسے سکون نہیں ملے گا کیا اس کا دل مسجد میں آ کر عبادت کرنے کا نہیں چاہے گا گھروں کے اندر کئی کئی روز بعض اوقات کئی کئی ماہ بعض اوقات پورا پورا سال لوگوں پر ایسا گزر جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے کوئی ختم قرآن نہیں کرتے پورے سال لیکن مسجدوں کی برکت دیکھیں آپ مسجد میں آنے والا نماز بھی پڑھتا ہے سنتی بھی پڑھتا ہے نوافل بھی پڑھتا ہے فارغ وقت میں بیٹھ کر تصویر بھی پڑتا ہے جب تک کوئی مسجد میں بیٹھا رہے گا تو یہ قدرتی بات ہے کہ اسے عبادت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے کہ وہ ارادہ کر کے آئے اللہ کے گھر میں آنے کا اللہ کے گھر سے اسے محبت ہے اللہ کی یاد سے محبت ہے تو جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے جو اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے اس کو سوار دیتا ہے جو عبادت کی توفیق طلب کرتا ہے اس کو عبادت کی توفیق مل جاتی ہے اور جو نہ مسجد سے محبت کرے نہ مسجد میں آنے کا عادی ہو نہ مسجد میں اس کا دل لگے نہ عبادت کا شوق ہو نہ اللہ کی یاد دل میں گھر کرے اور وہ گھر میں پڑا سسکاحل بنا رہے یا بازاروں کی رونق بنا رہے یا دوستوں یا دنیاوی رشتہ داریوں کے اندر اسی غرض سے وقت پاس کرنے والا یا بیٹھنے والا ایسی فضول بیٹھکوں میں تو بتائیے کیا ایسے مواقعوں پر عبادت کرنے کا عبادت کرنے کی ذکر کرنے کی درد السلام پڑھنے کی توفیق زیادہ ملتی ہے یا مسجد میں زیادہ ملتی ہے؟ وہ جگہیں یہ تعلقات خاص طور پہ سارے دنیاوی تعلقات یہ غفلت کا سبب ہے یہ غفلت کا سبب ہے دنیا دنیا ہے لیکن جو دنیا کو اپنی آخرت کا زینہ بنا لے اور دنیا سے بقدرے کفایت لے اور اس لیے لے کہ میں پرسکون رہوں جن کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں وہ بھی پرسکون رہے میرے سے وابستہ لوگ بھی پرسکون ہوں گے تو میں پرسکون رہوں گا اس طرح جو دنیا سے حصہ لیتا ہے اور اس حصے کو آخرت کا زینہ بناتا ہے تو اس کی دنیا بھی پھر دنیا نہیں رہتی اس پر بھی اسے عجر و ثواب ملتا ہے تو بتانا یہ مقصود ہے کہ مسجد کی اہمیت سے ہمیں واقف ہونا چاہیے نماز کے لیے تو آ جاتے ہیں جمعے کے لیے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں نماز کے پابند کم ہے جمعے کے بابن زیادہ ہیں لیکن فقط ایک رسمن آ جانا یا کبھی نماز پڑھ لینا کبھی نہ پڑھنا یا صرف جمعہ پڑھ لینا نماز نہ پڑھنا یہ حقیقت میں نہ مسجد سے محبت ہے نہ اللہ کی یاد سے محبت نہ اس کی عبادت کا شوق فرمابردار بندہ اللہ تعالی کا اور اس کے رسول کریم کا وہ ہے کہ جو نہ فرمانی کے قریب بھی نہ جائے کسدن گنا کے قریب بھی نہ جائے آئے مبارکہ جو میں نے شروع میں پڑھی اس میں ساتھ یہ الفاظ بھی ہے کہ ولم یکشا اللہ جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی. کہ مزید آباد کون کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور چوتھی بات ارشاد فرمائی ولم یکشا اللہ جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو یہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے کا مفہوم کیا ہے کیا مطلب یا تو کوئی دھماکہ ہو ہے تب بھی ڈر لگتا ہے گولی چل جائے تب بھی ڈر لگتا ہے کہیں گرنے لگے ہیں پاؤں پھسلے تب بھی ڈر لگتا ہے کوئی دشمن آ رہا ہے تب بھی ڈر لگتا ہے کسی درندے سے بھی خوف آتا ہے کیا یہ سارے خوف اور ایسے امور سے ڈرنے والا کیا اس میں شامل نہیں ہے کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے کہ ایک مومن کامل اگر اس طرح فطرتن خوف زدہ ہو جائے تو کیا اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں اللہ کے سوا کسی اور سے بھی ڈرتا ہے تو یہاں اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یاد کر لیجئے ہو سکے تو لکھ لیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضا پر اس کی رضا پر ہر غیر کی رضا کو قربان کر دو اس کی رضا کے آگے ہر غیر کی رضا کو قربان کر دو ایک فطرتن دشمن کا خوف اپنے جان جانے کا خوف جانی نقصان کا خوف کسی کی دھمکی سے خوف یہ جو خوف دل میں پیدا ہوتا ہے یہ تو فطرت ہوتا ہے من جانی بل ہی ہوتا ہے اکثر پر اپنی جان کا تحفظ بھی ضروری ہے خوف زدہ ہوگا جبھی تو تحفظ کرے گا اپنی جان پر اندیشہ ہوگا تب ہی تو تحفظ کرے گا تو یہ خوف یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان خوف میں مبتلا ہوگی اللہ سے ڈرنے کے علاوہ بھی وہ مخلوق سے ڈر رہا ہے بلکہ یہاں ڈر کا مطلب یاد کر لیں کہ اللہ کی رضا پر کسی غیر کی رضا کو ترجیح نہیں دیں اس کو اور میں اچھے الفاظ میں واضح کر کے بیان کروں کہ جب دین کی بات آ جائے گی جب دین کی بات آ جائے گی آخرت کی بات آ جائے گی اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کا فرمان آ جائے گا اور شریعت کا حکم آ جائے گا تو نہ اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو ترجیح دینی ہے نہ مخلوق میں سے کسی دوسرے کی خواہش پر عمل کرنی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم کی فرماورداری کرنی ہے نہ فرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی کسی کا لحاظ نہیں کرنا کسی کے لیے مدانت نہیں کرنی تو جب ایسا ذہن بنا لے کوئی شخص کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے مخلوق راضی ہو تب بھی کرنی ہے ناراض ہو تب بھی کرنی ہے مخلوق ناراض ہو جائے رب راضی ہو جائے تو میری نجات ہے اور مخلوق کو میں راضی کر لوں دنیاوی فانی زندگی میں اور رب ناراض ہو جائے تو میری قیامت میں پکڑ ہے اب جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کی فضیلت تو آپ نے سنی مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت حدیث شریف میں فرمایا گیا مم بنا لہ مسجدن بن اللہ بینتن فل جنا مم بنا لہ مسجد بن اللہ بیتن فل جنا فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا بن اللہ ہئی فِي جنت اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا تو دیکھیے مسجد کی تعمیر کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنانے کا کیسا اجر و سوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر قربان جائیے اس کا کیسا احسان اور اس کا فضل و کرم کیسا زائد ہے اور اس کی رحمت کیسی وسیع ہے کہ یہ فضیلت پوری مسجد بنانے والے کو ہی ملے ایسا نہیں بلکہ جو زمین اصل مسجد ہوتی ہے زمین جو زمین وقت کرے اللہ تعالی کے لیے اسے مسجد بنائے اسے بھی یہ فضیلت ملے گی جو زمین پر یہ عمارت بنائے جو آپ کو نظر آ ہے مسجدوں پر عمارت ہوتی ہے ستون ہوتے ہیں دیوار چھتیں ہوتی ہیں جو یہ عمارت بنائے گا اسے بھی یہ فضیلت ملے گی پھر یہ فضیلت خالی صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو زمین وقف کرے اپنے مال سے تو پوری عمارت بنائے خالص اپنے مال سے اسے ہی ملے بلکہ علماء نے فرمایا کہ کم سے کم کتنے ہی پیسے خرچ کرے مسجد کی تعمیر میں زمین خریدنے میں وقف کرنے میں یا عمارت بنانے میں چندہ دینا چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو یہ فضیلت اس کے لیے تو دیکھیے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے الحمد مسلمانوں میں شور ہے اور دل کھول کر لوگ چندہ بھی دیتے ہیں اور مسجدیں بنتی بھی ہیں انہیں آباد کرنے کا بھی ایک تعداد ہے جو ذہن رکھتی ہے لیکن بعض اوقات اس فضیلت سے ان کی غفلت ہوتی ہے اور یہ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فضیلت پوری مسجد بنانے والے کو ملے گی تو مسجد بنانا نیکی ہے بلکہ مسجد بنانا تو ایسی نیکی ہے جس کو صدقہ جاریہ فرمایا گیا کہ جو مرنے کے بعد بھی مسجد بنی رہے گی آباد رہے گی اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی قبر میں ملتا رہے تو مسجد بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں جس کی جو استطاعت ہے جو بساط ہے اللہ تعالیٰ کم مال یا زیادہ مال کو نہیں دیکھتا اخلاص کو دیکھتا حدیشریف آپ نے بارہ سنی ہوگی ان اللہ لَا درو الا سور کم بل یو درو الا فلو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا اس کی نظر تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کی طرف رہتی ہے تو اخلاص چاہے ایک روپیہ دینے والے کے لیے ہو ایک روپیہ دینے والا اگر اخلاص سے دے گا تو اس کا عمل مقبول اور کوئی پوری مسجد ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے عمل سے بنائے لیکن اللہ کے لیے نہیں حدیث شریف میں کیا آیا مم بنا للہ ہی مسجد جو اللہ کے لیے مسجد بنائے ریاکاری نہیں اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اچھی نیت سے اس کو یہ فضیلت ملے گی پھر ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ مال حرام سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ مالے حرام سے صدقہ قبول نہیں کرتا مالے حرام سے صدقہ قبول نہیں فرماتا تو یہاں جو مسجد بنانے کی فضیلت ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جو مالے حلال سے مسجد بنائے جو مالے حلال سے مسجد بنائے ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ من درن و یاقوت اللہ تعالیٰ موتی اور یاقوت کا گھر جنت میں بنائے گا اور اس روایت میں یہ قید بھی ہے کہ یہ گھر جو بنائے گا موتی کا اور یاقوت کا مسجد بنانے والے کے لیے کس کے لیے کہ جو مالے حلال سے مسجد ہے تو اپنی آمدنی کو اپنے مال کو حلال و طیب رکھیں اور پھر اسے سے و خیرات کثرت کے ساتھ کریں جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے اس طرح نیکی کے کام دنیا میں کرتے کرتے جائیں گے تو یہی ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوگا اور ہمارے کام آئے گا یہ تھی فضیلت مسجد کی تعمیر کی اور مسجد کے فضائل احادیث کی روشنی میں آپ نے سنے اب جو مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے بد نصیبی سے یہ کافیروں اور مشرقوں کا کام ہے لیکن سخت فاسق فاجر جو عبادت کا بالکل عادی نہیں اللہ تعالی کی نافرمانی کر کر کے گناہ کر کر کے اس کا دل بالکل سیاہ ہو گیا بعض ایسے بدبخت بھی سنے جاتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے اندر آ کر شور شرابا کرتے ہیں اور نمازیوں کو اور ذکر کرنے والوں کو اور مسجد میں اللہ کی یاد کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہیلے بہانوں سے جھوٹے ہیلے بہانوں سے تو بہرحال مسجد کی ویرانی کا جو سبب بنے گا وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا من ممم منع مساجد اللہ ان فی ہسم ہوں وہ صاحف فی ہا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 اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب خزائین الرفان شریف میں عیسائیت کے تحت لکھا ہے کہ ذکر اللہ سے روکنا ہر جگہ برا ہے اللہ کی یاد سے روکنا ہر جگہ برا ہے افسوس کے ساتھ مسلمانوں میں سے بعض حد سے بڑے ہوئے غفلت کا شکار وہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ دوسرا دین کی طرف آتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول کریم کو یاد کرتا ہے ذکر و اثکار کرتا ہے درود و سلام پڑتا ہے عبادت کے شوق میں کثرتی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو ایسوں کو روکتے ہیں چیلے بہانوں سے اور شیطانی ہٹکندوں سے اسے سمجھاتے ہیں کہ اتنا زیادہ دین میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے بس جناب پانچ وقت کی نماز پڑھیے وہ گھر پر آ جائیے یہ بھی نہیں کہتے کہ نماز بھی صحیح طرح پڑ لی تو یہ ایک عام بیماری لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ عبادت کا نہ خود دل کرتا ہے ذکر کا اللہ کو یاد کرنے کا نہ خود دل کرتا ہے دوسرا کرتا ہوا بھی بہتوں کو اچھا نہیں لگتا تو یہ تو انتہائی دلی مرض ہے اور ایسی یعنی منافکت ہے کہ جس کی سزا بہت کڑی ہوگی ذکر اللہ سے روکنا اللہ کی یاد سے اس کی عبادت سے روکنا یہ ہر جگہ برا ہے مسجدوں میں جو مسجدیں بنتی ہیں اللہ کے کی ذکر کے لیے ان مسجدوں میں بھی جو اللہ کا ذکر نہ ہونے دے اس کے لیے قرآن پاک میں گویا وہ یہ وہی ارشاد فرمائی گئی کہ اس کو ظالم فرمایا اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے فرمایا خزائن الرفان شریف میں کہ ذکر اللہ سے روکنا ہر جگہ برا ہے اور مسجدیں جو اللہ کے ذکر کرنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں اس میں روکنا سخت گنا اور روکنے والا بڑا ظالم دنیا میں رسوائی اس کا مقدر آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب یہ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا مفہوم خزائن و ریفان شریف میں یہی ہے یہ بھی فرمایا تفسیر میں کہ مسجد کی ویرانی جس طرح اس میں ذکر کو روکنے سے ہوتی ہے اسی طرح اس کی عمارت کو نقصان پہنچانے اور بے حرمتی سے بھی ہوتی ہے مسجد کی ویرانی جس طرح لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دینا ذکر نہ کرنے دینا درود السلام نہ پڑھنے دینا اس طریقے سے مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنے والا اس کی مذمت آیت میں بیان ہوئی اور یہ ویرانی ہے اور ویرانی میں کوشش کرنے والا ہے اسی طرح جو عمارت مسجد کو نقصان پہنچائے جو عمارت مسجد کو نقصان پہنچائے اور اس کی بے حرمتی کرے وہ بھی مسجد کو ویران کرنے میں کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کو ویران کرنے میں کوشش کرنے والا کبھی نہ بنائے مسجد کی ویرانی کا کبھی بھی ہمیں سبب نہ بنائے مسجد کی عمارت کا بھی ہم ادب کریں تعظیم کریں احترام کریں ہماری ذات سے کبھی اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اللہ کے گھر کو ہم آباد کرنے والے ہو جائیں بار بار آنے والے ہو جائیں جتنا اضافی وقت کوئی کام نہیں دنیا کا ضروری جو عائد ہوتا تھا وہ جب کر لیا تو فالتو باہر بھی بیٹھنا ہے گلی کے باہر چبوترے پر بھی بیٹھنا ہے گھر میں بھی بیٹھنا ہے تو مسجد میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں بیانات میں شروع میں نبی تو سنت التقاق کی نیت کی جاتی ہے ہمارے ہاں اکثر درس سے پہلے بھی کروائی جاتی ہے بالخصوص جب مسجد میں درس ہو تو مسجد میں بیٹھی کتنی فضیلت ہے کہ آپ نے آ کر مسجد میں نویت تو سنت الاعتکاف کہا دل میں نیت کر کے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں احتکاب سے ہوں میں نے احتکاف کی نیت کی اور مسجد میں احتکاب کی نیت سے ٹھہرا تو آپ کا نفلی اعتکاف شروع ہو گیا اور نفلی اعتکاف کا ثواب ملنا بھی آپ کے لیے شروع اگرچہ آپ ذکر و اسکار میں مشغول نہ ہوں تو یہ مسجد کی فضیلت ہے کیا آپ آ کر خاموش بیٹھے ہیں نوعیت السنت الحتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہیں تو نیکیوں کا میٹر گویا چل رہا ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں احتکاب کرنے والے کی لکھی جا رہی ہیں اور اگر آپ مسجد میں آ کر احتکاب کی نیت بھی کر لیں ساتھ ساتھ ذکر و اسکار میں بھی مشغول ہوں تو یقیناً وارے نیارے ہوں گے اور یہ بڑی سعادت ہے یاد رکھیے کہ عبادت کی کثرت سے ایمان کبھی اور مضبوط ہوتا ہے عبادت کی کثرت سے ایمان کیا ہوتا ہے مضبوط جتنا اللہ کی عبادت سے دور ہوں گے اتنی غفلت بڑھے گی ایمان کیا ہوگا کمزور ایک آیت مبارکہ آپ نے سنی ہوگی وما خلق تل جنا ول انسا اللہ کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا تو عبادت کب مقبول ہوتی ہے جب ایمان ہوتا ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے اللہ کو پہچاننے کا نام اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کا نام تو عبادت جب بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ کرتا ہے مسلمان عبادت جب بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان کے ساتھ کرتا ہے کافر جو اللہ پر ایمان ہی لاتا اللہ پر ایمان ہی رکھتا وہ اگرچہ اتنے ہی بظاہر عبادت والے کام کیوں نہ کر لے اس کی عبادتیں سب رائے گاہیں ہیں عبادت کی قبولیت کی شرط کیا ہے ایمان اور پھر کیا ہے اخلاص ریا کاری ہوگی تب بھی عبادت قبول نہیں ہوتی تو جو خالص اللہ کے لیے عبادت کرے اور عبادت کرنے والا کون ہو مسلمان تو جب جب عبادت کرے گا ایمان اور معرفت کے ساتھ ہوگی تو جتنی عبادت کرتا جائے گا اس کا ایمان کبھی و مضبوط ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں کسرت کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ کر کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی یاد کرنا عبادت کرنا ہے. اپنی ہر ہر گھڑی کو عبادت بنا لینے کی توفیق آگے اب مسائل کا مرحلہ ہے یہ کچھ فضائل تھے اور مسجد کی اہمیت اس میں دو تین عنوانات کے اعتبار سے میں گفتگو کروں گا ساتھ ساتھ جو مسئلہ تفصیلی بیان ہوتا جائے گا کوشش کروں گا عام فہم الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں اولن آداب مسجد مسجد کو راستہ بنانا دوسرا مسجد اور گندگی مسجد اور گندگی یہ عنوان ایک لے لیں جس کے تحت بہت سارے اپنے جزیات اور مسائل مسجد میں سوال کرنا مسجد میں نماز جنازہ مسجد میں بچوں کو دین کی تعلیم دینا مسجد میں کھانا پینا سونا مسجد میں خرید و فروخت کرنا مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا اور باقی مختلف آداب ہوں گے وہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا جاؤں تو سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا ہے مسجد کو راستہ بنا تو دیکھیں مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں اب دیکھیں یہ ہوتے ہیں مختصر مسائل پھر اس کی وضاحت ہوگی تو آپ کو اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا اب مسجد سے ہو کر کوئی گزر رہا ہے ایک دروازے سے گیا دوسرے دروازے سے گزرا کیا ہر شخص گناگار ہے کون گناہ گار ہے کس نے ادب کا لحاظ نہیں کیا کس صورت میں اسے اجازت ہے یا نہیں ہے مطلق یہ ساری باتیں آپ کو کب سمجھ میں آئیں گی جب آپ کو سمجھائی جائیں گی کب سمجھ میں آئیں گی جب آپ کو سمجھائی جائیں گی اور آپ سمجھیں گے اگر آپ کو سمجھائی نہیں جائیں گی یا آپ سمجھیں گے ہی نہیں تو فخر اتنی بات یاد رکھ لیں گے مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں نہ راستے کا مفہوم آپ کو پتا ہوگا نہ مسجد یہاں راستے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے دو دروازے ایک سے گزرے دوسرے سے نکلے یہ مسجد کے دروازے ہی نہیں ہیں چبوترہ نما بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ عام طور پر یہ جو عمارت ہوتی ہے بلند اس پر تو چھت ہے لیکن سینوں پر بہت سی جگہ چھت نہیں ہوتی اور دیواریں بھی نہیں ہوتی چبوترہ بالکل کھلا ہوتا ہے سین تو اب ایک طرف سے چڑھے آپ اور دوسری طرف سے اتر گئے تو مسجد کو اس طرح راستہ بنانا بھلے دو دروازے ہیں ایک سے گئے اور دوسرے سے نکل گئے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے اللہ کی یاد کرنے ذکر کرنے نہیں گئے راستہ بنایا اپنی معاملات کے لیے اپنے کام کے لیے آپ کو جانا ہے پچھلی گلی میں آپ نے کہا اس طرح لمبا چکر کاٹ کے کون جائے گا چلو ذرا اس سے گھستے ہیں دروازے سے اور اگلے دروازے سے نکل جاتے ہیں تو اس طرح اصل مسجد کو راستہ بنانا ناجائز اس طرح اصل مسجد کو دیکھیے میں نے اس میں ایک کیا بڑھا دیے قید پہلے کیا تھا مسجد کو راستہ بنانا ناجائز مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں اب یہاں مسجد کا مطلب کیا ہے اصل مسجد اب آپ کہیں گے اصل مسجد کیا ہوتی ہے تو اصل مسجد وہ ہوتی ہے کہ جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہے مسجد کی وہ جگہ جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہے یہی حقیقی مسجد ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہی حقیقی مسجد جب بھی آپ مسجد کہیں گے نا تو اصل مسجد کیا ہوگی جس جگہ آپ آ کے نماز پڑھیں اب بعضوں کا چار دیواری کے اندر آ گئے نیچے جناب چپلیں اتارنے کی جگہ ہے غسل خانے بنے ہوئے ہیں پیچھے سنجا خانے بنے ہوئے ہیں پھر وزو خانہ بنا ہوا ہے پھر جناب وہ سائڈ میں ہجرے وغیرہ مکاتب بنے ہوئے ہیں یہ سب بھی اگر احاطہ مسجد میں ہیں تو باہر سے آنے والا تو یہ کہے گا کہ مسجد میں جا رہا ہوں میں لیکن جو دروازے سے اندر آیا اور ابھی چپلیں اتارنے کی جگہ پر ہے تو وہ حقیقی مسجد میں نہیں آیا جو اندر آتے ہی وزو خانے پر چلا گیا وہ ابھی حقیقی مسجد میں نہیں آیا سر میں آ ہے تو اصل مسجد حقیقی مسجد کیا ہے وہ پاک صاف جگہ جو نماز کی ادائیگی کی کے لیے وقت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے وقت کی جاتی ہے کہ وہاں نماز پڑھی جائے گی اللہ اللہ کی یاد ہو ذکر کیا جائے گا درد السلام پڑا جائے گا یہ سب کام دینی جائز کام اس میں ہو سکتے ہیں تو اب یہ جو اصل مسجد ہے اس کو راستہ بنانا ایک طرف سے آنا دوسرے سے نکل جانا یہ کیا ہے ناجائز گناہ کسدن آنا دھولے سے کوئی آ تو اس کے لیے حکومت رک جائے ٹھہر جائے اور واپس پلٹ جائے یا کچھ ذکر و اسکار کر کے پلٹے کہ مسجد میں آنے والے پر مسجد کا کیا ہوتا ہے حق مسجد میں آنے والے پر مسجد کا کیا ہوتا ہے حق سنت بھی یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو تحیت المسد ادا کریں کیا ادا کریں دو رکعتیں نفل نماز پڑھیں مسجد میں آنے کی صورت میں یہ تحیط المسجد کہلاتی ہے سنت ہے اور افضل چار رکعتیں پڑھنا ہے تو مسجد میں خالی رستہ بنانے کے لیے آنا ایک جگہ سے آنا دوسرے سے نکل جانا یہ جائز نہیں ہے گناہ ہے اور مسجد میں اگر کوئی بھولے سے اس طرح آ گیا درمیان میں یاد آ جائے تو ٹھہر جائے ذکر و وسکار کرے مکرو وقت نہ ہو اور بات ہارت ہو تو نفل پڑھ لے دو رکت طیط المسد ورنہ کم از کم ذکر و استاری کر لے یا طہارت کر کے نماز ادا کر لے بارل واپس پلٹ جائے رستہ نہ بنائے واپس پلٹ جائے فنائے مسجد کے بارے میں جو میں نے ابھی اشارہ کیا کہ چپلے اتارنے کی جگہ وضو خانہ استنجا خانہ یہ جو احاطہ مسجد میں گیٹ سے اندر آنے کے بعد جگہ ہوتی ہے یہ اکثر مسجدوں میں فنائ مسجد ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں مسجد کی تقسیم بھی یاد کر لیں آگے بھی کام آئے اصل مسجد کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے وقت جگہ نماز کی ادائیگی کے لیے وقف کی گئی جگہ اور اس سے بالکل متصل جگہ نیچے اتر کر سین سے متصل کمرے سے متصل آس پاس کی جگہ دروازے کے اندر کی جگہ چپلے اتارنے وغیرہ جو میں نے مثالیں دی ہیں عام طور پر عام مساجد میں یہ ساری جگہ کیا ہوتی ہے فنا مسجد اللہ یہ کہ کوئی ثبوت ہو کہ کسی نے یہ فنا بنا ہی نہیں ہے کسی کی مل کے یا کسی نے اسے دوسرا دوسرے طریقے سے کسی اور دینی کام کے لیے وقف कर دیا کوئی اور ادارہ ہے. تو عام طور پر ہوتی ہے فنا فنا کی تعریف یہ ہے کہ جو مسجد سے متصل جگہ ہو اصل مسجد سے متصل جگہ پہلی شرط دو شرطیں ہیں دونوں پائی جائیں گی تو کیا ہوگی فنا پہلی شرط کیا ہے اصل مسجد سے متصل جگہ بیچ میں کوئی رستہ وغیرہ نہ ہو عام گزرگاہ رستہ ایسا نہ ہو اصل مسجد سے متصل جگہ اور ضروریات اور مسال مسجد کے لیے وقت جگہ ضروریات اور مسالے مسجد مسجد کی مصلیحت اور ضرورت مسجد کے استعمال میں آنے کے لیے یوں کہہ مسجد کے کاموں کے لیے جو مسجد کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں مسل نمازی آئیں گے تو چپلیں بھی اتاریں گے ان کے لیے ڈبے بھی رکھ دیے جاتے ہیں پیچھے جگہ بھی بنا دی جاتی ہے مسجد کا سامان ہوتا ہے اس کے لیے ہجرا بنا دیا جاتا ہے وہ بھی پھر آئے مسجد جبکہ متصل مسجد ہو اسی طرح وزوخانہ ہوتا ہے نمازیوں کے لیے وہ بھی مسجد میں مسجد سے متصل بنایا جاتا ہے یہ بھی مسجد کی مصلیحت میں آتا ہے تو مسجد کی ضرورت اور مصلیحت کے لیے مسجد سے متصل جو جگہ وقف ہو مسجد سے متصل جو جگہ وقف ہو جس طرح مسجد وقف ہوتی ہے کسی کی ملک نہیں ہوتی شرن مسجد کیا ہوتی ہے جو کسی کی ملک نہ ہو خالص اللہ کی ملک خال اس اللہ کی نہیں اسی طرح فنائ مسجد بھی کسی کی ملک نہیں ہوتی جب وہ مسجد کی ضرورت اور مصلیت کے لیے وقف ہوگی تو اس میں وہ کام کیے جائیں گے اور اصل مسجد وقف ہوئی ہے نماز کی ادائیگی وغیرہ کے لیے اس کے اپنے یہاں ہیں ایک اور بھی چیز لکھ لیں جیسے یہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد ہے اب اس کے پلر بھی ہے چھت بھی ہے اور دیواریں بھی ہیں اصل مسجد کے جو پلر چھت اور دیواریں ہوتی ہیں اصل مسجد کی جو پوری عمارت ہوتی ہے مختصر الفاظ اصل مسجد کی جو پوری عمارت ہوتی ہے عمارت کیسے بنتی ہے ستون ہوتے ہیں پھر دیواریں ہوتی ہیں پھر اوپر چھت ہوتی ہے یوں ہی عمارت بنتی ہے اصل مسجد آپ کو پتہ چل گئی وہ زمین جا نماز پڑھنے کے لیے جسے وقت کیا گیا اب اس پر جب عمارت جو بنی ہے، وہ عمارت یہ عمارت کہلاتی ہے وسف مسجد واؤ سعد فا وا سواد فا واؤ سعاد فا وسف مسجد اس کا حکم بھی اصل مسجد والا ہوتا ہے اس کا حکم بھی کیا ہوتا ہے اصل مسجد والا سر میں آ تو یہ تین قسمیں ہو گئیں اصل مسجد وسف مسجد یعنی زمین جو نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے وہ حقیقی مسجد اور اس پر اصل مسجد پر جو عمارت ہوتی ہے دروازے کھڑکیاں بھی اس میں داخل ستون بھی دیواریں بھی چھت بھی یہ سب وقف مسجد اور اصل مسجد سے متصل جگہ جو ضرورت اور مسلط مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے وہ فنائے مسجد وہ کیا ہوتی ہے فنائے یہ بہت ساری باتیں ہیں آپ کو پہلی بار پتہ چل رہی ہوں شاید ہو سکتا ہے یہ نام بھی پہلی بار سنے ہو تو ہر بات ایک بار سننے یا کچھ تفصیل سمجھنے کے بعد صحیح طریقے سے ایسی یاد ہو جائے کہ آپ لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیں ایسا نہیں ہو جاتا ایسا تو نہیں ہوگا نا یعنی آپ جا کر آپ مسجدوں کا سروے کریں گے اور ماں جا کر فتویٰ دیتے رہیں گے یا مسئلہ بتاتے رہیں گے کہ بھائی یہ ہے فنایا مسجد اور یہ ہے جناب اسل مسجد تو اپنی طرف سے آپ فیصلہ نہ کریں یہ وقف کے مسائل ہیں کس کے مسائل ہیں وقف اور وقت میں واقف کی نیت اور وہ وقت صحیح ہوا بھی یا نہیں ہوا یہ ساری کھوج لگانا اور اس کی تفتیش کرنا یہ عام طور پر جو ہے وہ جو مسائل نہیں جانتا وہ نہیں کر پاتا جو وقت کے مسائل گہرائی سے جانتے ہیں مسجد اس طرح بنتی ہے اور اس کے کیا اقامات ہوتے ہیں ایک چیز تو آپ بخوبی بآسانی جان سکتے ہیں کہ جو مسجد کی وہ جگہ کہ جو نماز کے لیے وقف ہے وہ کیا ہے اصل مسجد اصل مزید یاد ہو گیا نا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے اسلح مسجد کی پہچان سب کو ہوتی ہے فنائے مسجد کی پہچان مشکل ہے وسف مسجد کا بہت آسان کلیہ بتا دیا آپ کو میں نے کہ پلر عمارت دروازے کھڑکیاں چھت جو اصل مسجد کی عمارت ہے یہ ساری کیا ہے وسف مسجد تو اسلح مسجد کی بھی آپ کو پہچان آسان وسف مسجد کی بھی آسان دونوں کی پہچان آسان مشکل ہے تو کیا فنائے مسجد تو وہ جتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں آتا تو بار بار پوچھتے رہے بار بار پوچھتے رہے دو چار پانچ مسجدوں کا سروے کر لیں اپنے محلے کی مسجدیں دیکھ لیں وہاں چھان بین کر لیں کمیٹی کے افراد سے اور جو مسجدوں کے معاملات جانتے ہیں کوئی محتمد عالم دین ہوں ان سے یہ مسئلے سمجھ لیں تاکہ آپ پانچ چھ مسجدوں کے بارے میں غور کریں گے تو آپ کو وہ فرائع مسجد کے بارے میں کوئی ضابطہ ہاتھ آ جائے گا ایسا کلیہ آپ بنا لیں گے اپنے ذہنی طور پر کہ آپ کو پہچان آسان ہوگی پھر بھی آپ نے اپنے اوپر کیا بھروسہ نہیں کرنا پوچھنا ہے اپنی طرف سے نہیں بتانا ہر مسجد کے بارے میں حکم فرائع مسجد کا پوچھنا ہے آپ دوسری بات یہ بھی یاد کر لیں زندگی بات کے جو حال کمرہ ہوتا ہے جس پہ چھت ہوتی ہے عام طور پر جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں اصل مسجد وہ دو طریقے سے بنتی ہیں ہر جگہ ایک حصہ چھت والا ہوتا ہے سردیوں کی مسجد کہہ آپ سردیوں میں چونکہ چھت والے حصے میں آ کر تھوڑی سی گرماہٹ ملتی ہے کھلی ہوا اور ٹھنڈ سے بچ... بچاؤ ہو جاتا ہے تو چھت اس کے اوپر آ گئی اور ایک اس کے ساتھ پیچھے صحن ہوتا ہے اصل مسجد کے ساتھ کیا ہوتا ہے صحن آپ نے دیکھا ہے نا ہر مسجد میں ہوتا ہے کہیں کہیں مسجد کے ساتھ برامدے بھی ہوتے ہیں اصل مسجد میں چھ آٹھ سفح ہیں برامدے میں دو سفے ہیں اس کے اوپر بھی چھت ہے پھر اس کے بعد صحن ہے کھلا جس کے اوپر چھت نہیں ہوتی یہ صحن بھی اصل مسجد ہوتا ہے یاد کر لیں اچھی طرح سہن بھی کیا ہوتا ہے اصل مسجد اس کے اوپر بھلے عمارت نہ ہو اصل مسجد پر عمارت ہونا ضروری نہیں بالکل خالی زمین ایک ہزار گز کی کسی نے مسجد کر دی خالی زمین ایک ہزار گز کی کسی نے مسجد بنا دی وہ پوری مسجد ہو گئی اگرچہ اس میں عمارت نہیں عمارت بننا مسجد کے آداب کی رعایت رکھنا اور نمازی پرسکون انداز میں عبادت کر سکے اور مسجد کے آداب کا خیال رکھا جا سکے اور گندگی سے اور اس طرح کے حشرات الارض اور اپنے جانوروں سے جو کھلے پھرتے ان سے مسجد پاس صاف رہے اس کا ادب و احترام اس لیے مسجد کی عمارتیں بنتی ہیں تاکہ تحفظ ہو اور یہ عمارت بنانا بھی ضروری واجبات میں سے لیکن اگر عمارت نہیں ہے زمین کو مسجد کر دیا گیا پوری زمین کیا ہے مسجد تو عام طور پر مسجد کیسی ہوتی ہے کہ ایک جگہ ہال کمرہ ہے چھت ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کھلا سہن تاکہ گرمیوں میں کھلی ہوا میں پیچھے بھی جا کر نماز پڑھی جا سکے وہ بھی اصلے مسجد ہے وہ بھی اصلے مسجد اچھا یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح آپ فیضان مدینہ میں اب فیضان مدینہ کی میں تھوڑا سا آپ کو محلے کو بتاؤں کہ آپ پیچھے سے گزر کے آئے ہیں چیڑے سے اوپر چڑھے تھے سہن تھا پھر اس کے بعد آپ اس کمرے میں آ گئے تو یہ پورا کمرہ جہاں تک یہ عمارت جا رہی ہے یہ پوری اس کے نیچے کیا ہے مسجد اور یہ ساری عمارت کیا ہے وصف مسجد یہ کمرہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ کیا ہے مسجد اور یہ جو عمارت ہے اس کے اوپر یہ کیا ہے وصف مسجد اور پیچھے جو سہن تھا میں نے بتایا کہ سہن کیا ہوتا ہے وہ بھی اصل مسجد ہوتا ہے تو یہ والا سہن کیا ہے کیا ہے یہ والا سین مسجد نہیں ہے یہ سہن ہے فنائے مسجد کیا ہے اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ فنا کے بارے میں اپنے طور پر آپ نے فیصلہ نہیں کر فنا کا تعلق ہے کس پر نیت کر اور وقف کرنے والے کے وقف کرنے پر کس پر ہے اگر سہن اس لیے وقف کیا جاتا کہ یہاں پر نماز کی ادائیگی ہوگی مسجد نیت کرنے سے ہوتی ہے نا اور نیت کے ساتھ ساتھ کال یا فیل سے اس کی تعریف بھی ہو مسجد کیسے بنتی ہے کہ کال سے مثلاً یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے لیے اس حصے کو مسجد بنایا مسجد کیسے بنتی ہے اللہ کے لیے میں نے اس زمین کو مسجد بنایا اللہ کے لیے میں نے اس زمین کو مسجد کیا جب کوئی یہ الفاظ بول دیتا ہے تو مسجد ہو جاتی ہے اسی طرح یہ الفاظ نہیں کہے مسجد بنائی کمرہ بنا دیا مثلاً اس کا راستہ بالکل عام آمدورفت کے لیے کُھلا کر دیا لوگ آئیں نمازیں پڑھیں اب پہلی بار جب اذان اور اقامت ہوگی کیا ہوگی پہلی بار اس جگہ پر جب اذان ہو جائے گی اور اقامت ہو جائے گی مالک کی اجازت سے اور اس کا راستہ بھی کچھ ہوگا اور لوگ آ کر نماز پڑھیں گے اگرچہ دو نمازی کیوں نہ ہوں جب اس طرح نماز کی ادائیگی ہو جائے گی وہ مسجد ہو گئی مسجد سے مراد اصل مسجد یعنی وہ جگہ وقف ہو گئی اب تا قیامت مسجد رہے گی مسجد جب وقف ہو جائے تو کیا ہوتی ہے تا قیامت مسجد اب وہ نہیں بدلے گی تو یہ تھا چونکہ تعلق وقف کرنے والے سے ہے اس کی نیت سے ہے تو ہمارے ہاں یہ جو حال کمرے کے بعد کا سہن ہے اولا نہیں یہ جب بنی تھی عمارت اس میں نیت کی گئی تھی کہ یہ سہن خارج مسجد ہے کیا ہے اصل مسجد سے باہر ہے اصل مسجد میں داخل نہیں ہے اور یہ ضرورت اور مسلحت مسجد کے لیے کس کے لیے ہے تو اب دیکھیں مسجد سے متصل بھی ہو گیا سہن اور ضرورت اور مسلیاں یعنی نمازی زیادہ ہوں گے تو نمازی بھی پڑھ لیں گے اور بھی بعض وہ کام جو اصل مسجد میں نہیں ہو سکتے وہاں ہو سکتے ہیں اس کو مد نظر رکھا گیا تھا تو اس لحاظ سے جب وقت کیا تو وہ کیا ہو گیا سین فنا مسجد کیا ہو گیا تو یہ سین فنایا مسجد ہے لیکن عام طور پر جو محلوں کی اور قصبوں کی اور شہروں کی اور گاؤں دیہاتوں میں جتنی مساجد ہوتی ہیں حلال عموم ضابطہ یہ ہے کہ ان کا سین داخل مسجد ہوتا ہے ان کا سہن کیا ہوتا ہے اصل مسجد فنائے مسجد نہیں ہوتا یہ ابتدان کوئی نیت کرے اور خارج کرے اور لوگوں کو بتائے یہ بات مشہور بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک الگ بات ہوتی ہے اس کی رعایت کر لی جاتی لیکن پہلے سے جب مسجد بنا دی سین بھی بنا دیا اور اب پانچ یا دس سال بعد کسی کو خیال آیا کہ یار اس کو میں خارج مسجد کر دیتا ہوں اس کو داخل مسجد نہیں خارج مسجد اور فنایا مسجد بنا دیتا ہوں تو یاد رکھے جو جگہ جس لیے وقف ہو جائے اب وہ بدل نہیں سکتی مسجد کے لیے جو جگہ وقف ہو جائے بدل نہیں سکتی مثال کے طور پہ اصل مسجد اس کو آپ مسجد نہیں کر سکتے اصل مسجد کو فنائے مسجد نہیں کر سکتے ہاں فنائے مسجد کو اصل مسجد کر سکتے ہیں جیسے میں نے مثال دی نا یہاں سہن کی یہ فنائے مسجد ہے کیا ہے ضرورت اور مسلط مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہے ضرورت اور مسلیت مسجد کے لیے وقف کیا گیا تو اب اگر یہ نیت کی جائے نیت کرنے والے نیت کریں کہ ہم اس سہن کو بھی اصل مسجد کرتے ہیں تو یہ سہن بھی کیا ہو رہا ہے اصل مسجد لیکن ایسا کرنا بھی ضرورت کے تحت ہے اگر واقعی ضرورت ہے مسجد کو بڑھانے کی تو نیت کر لیں نمازی زیادہ ہو گئے ہیں, بار بار باہر صفحے بنتی ہیں تب بھی ہو سکتا ہے جب کہ نیت کریں تو ضروری نہیں تو فنائے مسجد کی نیت ہو گئی اس کے بعد اسے اصلے مسجد بنانا چاہیے ہو سکتا ہے لیکن جو اصلے مسجد ہو گئی اس کو اب فنائے مسجد نہیں کیا رہا اصلے مسجد اصلے مسجد تا قیامت وہ اصلے مسجد ہی رہے گی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 جھوٹے ہلے باہنوں سے تمہار مسجد کی ویرانی کا جو سبب بنے گا وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے فالتو باہر بھی بیٹھنا ہے گلی کے باہر چبوترے پر بھی بیٹھنا ہے گھر میں بھی بیٹھنا ہے تو مسجد میں آ بیٹھ سکتے ہیں ارے دو دروازے ہیں ایک سے گئے اور دوسرے سے نکل گئے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے اللہ کی یاد کرنے ذکر کرنے نہیں گئے رستہ بنایا اپنی معاملات کے لیے اپنے کام کے لیے آپ کو جانا ہے پچھلی گلی میں آپ نے کہا اتنا لمبا چکر کاٹ کے کون جائے گا چلو ذرا اس سے گھس لیں دروازے سے اور اگلے دروازے سے نکل جاتے ہیں تو اس طرح اصل مسجد کو راستہ بنانا ناجائز یہ جو احاط مسجد میں گیٹ سے اندر آنے کے بعد جگہ ہوتی ہے یہ اکثر مسجدوں میں فنا مسجد ہوتی ہے تو فنائ مسجد کی نیت ہو گئی اس کے بعد اسے اصل مسجد بنانا چاہیے ہو سکتا ہے لیکن جو اصل مسجد ہو گئی اس کو اب فنائے مسجد نہیں کیا راست اصل مسجد اصل مسجد تا قیامت وہ اصل مسجد ہی رہے گی. رستے کے بارے میں میں نے بتایا کہ اصل مسجد کو رستہ بنانا اس طرح کہ ایک جگہ سے آئے دوسرے سے نکل گئے اپنی ضرورت کے لیے یہ کیا ہے جائز نہیں فنا مسجد میں سے ہو کر اس طرح گزر جائیں تو وہ گناہ نہیں ہے اجازت لیکن اس سے بھی کوئی بچ جائے تو بہت اچھا ہے کہ فنا کو بھی راستہ بلا بجے کیوں بنایا جائے یہ تو ہو گیا کسی فرد کا ذاتی ضرورت سے کبھی کبھار اچانک خیال آ جانا اور راستہ بنا لینا اور ایک راستہ ہوتا ہے باقاعدہ راستہ جس کو کہتے ہیں گزر آم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں دونوں طرف بازار ادھر سے ادھر جاتے ہیں ادھر سے آتے ہیں دن رات لوگ چل رہے ہیں ایسا راستہ اصل مسجد میں بنانا تو بالکل حرام جو آپ نے میں نے قاعدہ بتا دیا کہ اصل مسجد تا قیامت کیا ہے مسجد اور اس کو رستہ بنائیں گے تو اس کو ہم نے کیا کر دیا بدل دیا اس میں تغیر تبدل کر دیا وقت کو اس کی حیث سے بدلنا ناجائز و حرام ہوتا ہے تو اصل مسجد جب تا قیامت مسجد ہے کو گزرگاہ ایک دو کو خالی اور دو گیٹ نکال کر آنے جانے محلے والے بازار والوں کو کہنا یہاں سے چلا پھرا کریں اس طرح کا عام راستہ بنانا متلا ناجائز ہے اصل مسجد میں بھی ناجائز فنائے مسجد میں بھی ناجائز اصل مسجد میں بھی ناجائز ہے اور فنا مسجد میں بھی ناجائز اس لیے کہ فنا وقف ہوئی ہے کس لیے ضرورت اور مچلیت مسجد کے لیے ضرورت اور مچلیت مسجد کے لیے اور آسان کر کے بات کروں جو جگہ جس لیے وقف کی گئی جو جگہ جس لیے وقف کی گئی اس جگہ کو اس وقف کی ہیت سے بدلنا کہ وہ وقف جس لیے تھا وہ نہ رہے یہ حرام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے حرام ہوتا عام ضابطہ یہی ہے ایک آدھ صورتیں اسنائی ہو میں نے آپ سے ذکر کردی مثلاً فنا مسجد تھی تو اس کو ضرورت داخل مسجد کیا جا سکتا لیکن فنا کے اندر گزرگاہ بنا سکتے کوئی اپنا گھر آ بنا لے اور کہے میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اس کو گھر بنانے کی اجازت نہیں یہ مسجد ہے مسجد کے لیے وقت ہوئی اور مسجد کی ضرورت کے لیے وقت ہوئی اب کوئی مدرسہ بنانے والا آ جائے اور کہے یہ فنا ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے مدرسے میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم ہوگی چلو مدرسہ بنا دیتا ہوں. تو مدرسہ چاہے کتنا ہی اچھا دینی کام کیوں نہ اور اس میں کتنی اچھی تعلیم کیوں نہ دی جائے لیکن مدرسہ جدا گانا وقت ہے مدرسہ اور ہے مسجد اور تو نہ اصل مسجد میں مدرسہ بن سکتا ہے نہ فنائے مسجد میں مدرسہ بن سکتا ہے تو رستے کے حوالے سے یاد رہے گا آپ کو ایک عام شخص کا دروازے سے داخل ہونا دوسرے سے نکل جانا یا ایک طرف سے داخل ہونا دوسری طرف سے نکل جانا راستہ بنانا یہ جائز نہیں اصل مسجد کو فنائے مسجد میں سے اس طرح کبھی کوئی گزر جائے تو اور راستہ اس کو باقاعدہ نہ بنایا جائے تو یہ گناہ نہیں ہے ہاں جو بچ جائے اچھا ہے اور مجبوری ہو تو اہداباد ہے ایک بار محبت اور شوق کے ساتھ بلند دودھ پاک پڑیے اللہ وسخی وبارک وسلم السلام علیکم حرم کا جو سہن ہے آپ اسلم کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو حرم کے سہن سے جائے جاتا ہے تو وہ راستہ تو کنٹینیوسلی چلتا ہے تو وہ کس میں آئے گا مسجد حرام شریف سے جی جی عمارت کے باہر کا راستہ جو چاروں طرف سہن نما جگہ ہے کافی لوگ وہاں بیٹھتے ہیں جی جی وہ جگہ جہاں چلنا پھرنا ہوتا ہے سے اسلم کے گھر کی زیارت کے لیے اسی سہن کو راستہ بنایا دیکھیں راستہ بنانے کی بات جو میں نے کی راستہ رستہ بنانا جائز نہیں باقاعدہ گزر گا یہ تب ہے وقف کرنے کے بعد ایک جملہ یاد کر لیں بہت آسانی رہی جو جگہ وقف کر دی گئی اب اس میں راستہ نہیں بن سکتا وقف کرنے سے پہلے ہی اندر آنے کا راستہ بنا دے یہ ہو سکتا ہے تو وہاں جو رستہ اندر آنے کا بنایا گیا جدید تعمیر میں مسجد تو آہستہ آہستہ بنی نا کاعبۃ اللہ شریف یہ آس پہلے مسجد ہی نہیں تھی کابت اللہ شریف تھا پھر مسجد بنی پھر مسجد کی انتہا کہاں تک تھی جہاں پر طواف ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے متاف جس جگہ طواف کیا جاتا ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہوتا رہا پھر اب متاف کے بعد بھی جو عمارت ہے وہ بھی داخل مسجد کر لی گئی تو اس طرح جو وہاں تبدیلیاں ہوتی رہیں تو یقیناً نیت یہ کی گئی ہوگی کہ وقف کرنے سے پہلے آنے کا رستہ بنا دیا تو مسجد وقف کرنے سے پہلے اس میں رستہ آنے کا بنا دیا جائے یا جو جگہ خارج رکھی جائے وہ خارج رہتی ہے مثال کے طور پہ یہ کمرہ ہے اس کو مسجد کر دیا تو اب یہاں نئے کمرے گھر ہجرے چنائے مسجد کا وزو اندر وغیرہ کچھ نہیں بن سکتا لیکن یہاں جب مسجد بنی تھی اور وقف کی گئی تھی اس سے پہلے جب عمارت بن رہی تھی وقف سے پہلے اگر کوئی ایک کمرہ بنا دیا جاتا اور نیت کیا ہوتی کہ اس میں سامانے مزید رکھا جائے گا ادھر دوسرا کمرہ بنا دیا جاتا اس کے اندر بھی سامان مزید ہوتا پھر نیت کرتے تو وہ دو کمرے خارج مسجد ہوتے وہ دو کمرے کیا ہوتے اصل مزید سے باہر وقت کرنے کے بعد اس میں تبدیلی جائز نہیں ہوتی وقت سے پہلے پہلے جو چیزیں بنائی ہیں اس کے اقامات جدا ہوتے تو وہاں جو راستہ ہے وہ وقت سے پہلے کا ہوگا نیت کرنے سے پہلے کا اس لیے جائز ہے اندر اور ہے بھی اندر آنے کا رستہ وہ عام گزر نہیں ہے یعنی وہ رستہ ویسے نمازیوں کے آنے کا ہے تواف کرنے والوں کے آنے کے ایسے رستے تو ہر مسجد میں ہوتے ہیں مسجدوں میں آپ نے تاک دیکھے ہوں گے وہ ہوتے اس لیے کہ نمازی اندر ہار میں آ جائے سیڑیاں بنائی اسی لیے جاتی ہیں کہ چڑھ کے اوپر نمازی آ جائے تو رستے کا یہ وہ مفہوم نہیں ہے رستہ وہ ہے جو بازاروں میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف سے لوگ آتے جائیں جاتے جائیں جس طرح بازاروں میں آمد و رفت ہوتی ہے آم یہ رستے بنانا نہ جائے اور عام طور پر مسجد کی کسی جگہ سے داخل ہو کر لوگ آنا شروع ہو جائیں بار بار چلتے رہیں تو یہ وہ رستہ نہیں ہے یہ تو مسجد میں چل کر ہی آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے طواف بھی چل کر ہی ہوتا ہے اور طواف کرنے کے لیے چل کر ہی آئیں گے تبھی تو طواف کریں گے کہبت اللہ شریف کا تو یہ رستہ بنانا نہ ہو ہوم بسواب یہ تھا مسجد کو رستہ بنانے کا مطلب اب ہے مسجد اور گندگی بنیادی بات لکھ لیں کہ نجاست ناپاکی گندگی گن والی چیزیں کچرا کوڑا ناک سے نکلنے والی رتو تھوکنا کوئی گارا مٹی جو کیچڑ ہوتا ہے رستے کا وہ لا کے مسجد کے فرش کو آلودا کر دینا اس طرح کی گندی چیزیں اور بو بدبو اور کیا ہے بدبو نجاست گندی چیزیں جو اگرچہ ناپاک نہ ہو جس طرح میں نے مثال دی رستے کا کیچڑ گارا مٹی اور اس طرح کی چیزیں اور بدبو ان سب چیزوں سے مسجد کو بچانا واجب ہے کیا ہے واجب مسجد اور نجازت کا کوئی تعلق نہیں اس کو تو صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں فضائل ہے نا آپ نے خزیرت سنی ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ میں مسجد میں ایک خاتون جن کا تعلق حبشہ سے تھا وہ صفائی کیا کرتے بعض روایات میں ان کا نام بھی آیا میہجن ان کا انتقال ہو گیا انہیں دفنا دیا گیا جنازہ پڑھ کے تدفین بھی ہو گئی نبی کریم علیہ سلات السلام کو خبر نہ ہوئی صحابہ کرامی سارا معاملہ کیا ہوگا جنازہ ہوا ہوگا غسل وغیرہ کے بعد پھر تدفین ہوئی ہوگی تو آپ علیہ السلاط السلام کی قبر پر تشریف لے کر گئے اور روایات میں بعض میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کی قبر پر جنازہ پڑھا اور پوچھا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں تو پھر آپ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھا یہ آپ کی خصوصیت ہے عام حالات میں قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا دفنانے سے پہلے جنازہ ہوتا ہے اور قبر میں کب جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ جب کوئی بغیر جنازہ پڑھے ہوئے مسلمان میت قبر میں دفنا دی جائے اور قبر میں دفنانے کے بعد جب تک یہ گمان غالب ہو کہ اس کا جسم سلامت ہو ایک مسئلہ اضافی غیر جنازہ پڑے کسی مسلمان کو دفنا دیا گیا اور دفنانے کے بعد یہ گمان غالب ہے کہ ابھی اس کا جسم قبر میں سلامت ہوگا یہ موسم ملک اور جسامت وغیرہ کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے دو چار دن پانچ دن, دن دس دن بارہ دن پندرہ دن مختلف ہو سکتا ہے ہر ایک الگ لحاظ ہوگا تو جب تک یہ گمان غالب ہوگا اس وقت تک ایسی میت جسے بغیر جنازے کی دفنایا گیا قبر پر جنازہ اس کا پڑھا جائے گا کہ جنازہ پڑھنا کیا تھا فرض کفایا فرض کفایا جان بوجھ کر سارے مسلمان چھوڑیں گے سب گناہ گار ہوں گے باس پڑھ لیں گے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا لیکن کوئی ایسی افلت ہو گئی یا مسلمانوں کے بس اختیار میں نہیں رہا جس نے ایسی تقسیم کر دی مسلمان کی تو اب یہ ہے کہ جب تک غالبانے اس کی میت کا جسم سلامت ہوگا تو اس کا جنازہ قبر پر جا کر پڑیں گے تو بہرحال یہ مسئلہ تھا نبی کریم علیہ السلاط السلام نے ان کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھا ایک روایت میں یہ فرمایا کہ تم نے سب سے افضل عمل کون سا پایا اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلط والسلام کے اختیارات آپ قبر اثر ان کی قبر پر تشریف لے کر گئے اور باہر اوپر کھڑے ہو کر زمین پر قبر میں جنہیں دفنایا گیا صحابیاں ہیں مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی کچرا کوڑا گردال اور غبار وہ مسجد سے صاف کیا کرتی تھی تو قبر کے باہر کھڑے ہو کر تشریف لا کر آپ نے استفسار کیا کہ تم نے سب سے افضل عمل کون سا پایا تم نے سب سے افضل عمل کون سا پایا تو دیکھیے حضور زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر کے حالات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا قائد ہے نا کی اللہ کی عطا سے نبی کریم علیہ سلاد السلام کو ماں کانو ما یقون کا علما تو آپ سابیہ سے پوچھتے ہیں جو دفنا دی گئی ہیں کہ تم نے کون سا عمل افضل پایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سنتی ہیں آپ ان سے مخاطب ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا یہ سنتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلاط وسلام نے ارشاد فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے پتہ چلا کہ قبر پہ جو مدفون مسلمان ہیں میت ہے وہ آنے جانے والوں کو ایک طرح سے پہچانتی ادراک ہوتا ہے اور سلام کرنے والوں کا سلام سنتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتا. پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے مجھے جواب بھی دیا ہے میں نے سوال کیا اس نے جواب بھی دیا سنا بھی اور جواب بھی دیا اور یہ کہا کہ مسجد سے گرد و غبار پورا کرکٹ نکالنا میں نے سب سے افضل عمل پایا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد کی صفائی کرتی تھی انہیں فضیلت ملی تو آج اگر کوئی اسلامی بہن ایک عورت یہ سوچیں کہ یہ اتنا ثواب کا کام ہے تو میں مسجد کی صفائی کر دیا کروں گی تو کیا اسے اجازت ہوگی دیکھیں مسجد میں جو ہے وہ خواتین کو آنے کی اجازت نہیں ہے زمانۂ رسالت میں نبی کریم علیہ السلّہ السلام کے ظاہری حیاتِ طیبہ کے دور میں صحابیات مسلمان خواتین مسجد میں تشریف لایا کرتی تھی نماز میں صفوں کی ترتیب کے مستقل احکام کتابوں میں موجود ہیں آپ نے بھی بہت سنے پڑھا ہوگا پابندی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ باتیں سنتے رہتے ہوں گے کہ سب سے آگے مردوں کی صف ہوگی پھر جو ہے وہ بچوں کی صف ہوگی پھر عورتوں کی صف ہوگی یہ جو احکام اپنے اپنے ہیں لیکن بعض احکامات وہ ہوتے ہیں جو زمانے کے حالات سے بدل جاتے ہیں اس دور میں صحابۂ کرام نبی کریم علیہ سرات کی مبارک صحبت میں بیٹھ کر آپ کی دیدار کے جام بھر بھر کر پی کر آپ سے دین سیکھ کر وہاں صرف سیکھا نہیں جاتا تھا عمل بھی کیا جاتا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے صرف علم نہیں سکھایا علم پر عمل کرنا بھی سکھایا تو جو مول میں دین کی خدمت کرنے والا ہے سکھانے والا ہے وہ فقط اگر علم ہی سکھاتا رہے مقصد صرف یہ ہو کہ جو میں جانتا ہوں وہ پڑھ کر سنا دو یہ جی لوگ اور سیکھنے والے بھی آئیں کہ بس زیادہ سے زیادہ معلومات کٹھی ہو جائیں آج تین صفحے بھر کے لے کر جانے تاکہ میں لوگوں میں بتاؤں کہ اتنی حدیثیں مجھے یاد ہو گئیں اتنے مسئلے یاد ہو گئے تو دیکھیے صحابہ کرام کا یہ تصور نہیں ہوتا تھا نبی کریم علیہ صاحب السلام مولم بنا کر بھیجے گئے نا قرآن باغ میں فرمایا کہ کتاب و حکمت سکھاتے ہیں تو سرکار کی تعلیم علماء کو ورثے میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ علم اور عمل کے زیور سے آراستہ کر علم بھی سکھانا ہے ان کو عمل بھی سکھانا ہے اور سیکھنے والوں کا مخصوص سیکھنے والے صحابہ کرام جس جیسا کہ وہ سیکھتے تھے فقط علم کے لیے نہیں اللہ کے لیے اور علم کیا ہے عمل کا زینا کرنی کیا ہے عبادت پران باغ میں ہے نا کہ عبادت کرنے کے لیے بھیجا پیدا کیا گیا تو اصل تو عبادت ہوئی بغیر علم کی عبادت نہیں ہوتی جو فقط علم سیکھتا رہے عبادت کرنا مقصد ہی نہیں تو بتائیے اس کی نیت میں فساد ہے کھوٹ ہے صحابہ کرام علم و عمل کے زیور سے آراستہ ہوتے تھے قرآن پاک کی یہ تھے بھی ان کی پیش نظر تھی اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکاتے بھی تھے اور ان کے دل بھی بڑے ستھرے ہوتے تھے اپنے خیالات تک پر وہ گرفت کیا کرتے تھے برے خیالات اور اس طرح کے معاملات سے وہ بچے ہوئے تھے نبی کریم علیہ السلط والسلام کی پاک صحبت کی برکت سے پرانے پاک میں ہے کہ مسلمان مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں مسلمان عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں بتائیے کہ آپ معاشرے میں ایسے رکھنے والے ہیں لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا وہ بھی اگر ایسا ہو تو ڈھونڈنے سے ملتا ہے ایسے لوگ نہیں رہے نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ مستقل بیانات فرماتے ہیں اور تلقین فرماتے رہتے حوصلہ افزائی فرماتے ہیں ترغیب دیتے رہتے ہیں نگاہیں اٹھانے غیر زوری تانک جھانس اس کی جو خطرات ہیں ان سے آگاہ فرماتے رہتے یہ سارا قرآن و حدیثی میں تو لکھا ہوا ہے تو صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ اصلاحات السلام کی صحبت میں رہ کر پاکیزہ ہو گئے تھے ان کے دل ستھرے ہو گئے تھے تو ان کے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے تھے خواتین بھی آتی تھیں تو ان کی نگاہیں حیا سے جھکی ہوئی صحابہ کرام ہوتے تھے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے بلکہ روایات میں آیا کہ جب تک وہ صحابیات چلی نہ جائیں پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں اس طرح کی بھی روایات اور آنے والیوں کے لیے بھی پابندی ہوتی تھی خوشبو لگا کر نہ آئے اور آج کل جو خواتین کا حال ہے بازاروں میں اور تقریبات میں اور دیگر معاملات میں وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے اگر مسجد میں آنے کی طرح عام اجازت دی دی جاتی تو مسجدوں کا ماحول بھی کیا ہو جاتا مقدر تو خواتین کے لیے گھری میں نماز پڑھنا افضل و تو وہ سورا دور ہوگی خصوصی حکم تھا دور کے لحاظ سے صحیح تھا جدا گانا تھا اب دور مختلف ہو گیا تو اب شریعت کا حکم یہی ہے کہ شریعت فتنہ اور فساد سے کیا روکتی ہے بےحیائی کے کاموں سے روکتی ہے بریائی کے دروازے کو بھی بند کرتی ہے تو مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے منع کیا گیا بلکہ روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز مسجد سے زیادہ بہتر کیا ہے گھر میں اور سین سے زیادہ بہتر کیا ہے کمرے میں اور کمرے سے زیادہ بہتر کیا ہے کٹھیا دالان میں یعنی جتنا وہ چھپ کر پڑے گی اور جتنا تنہائی میں پڑے گی وہ نماز اس کی افضل ہو بہتر ہے اس لیے علماء نے جو ہے یہ ممانت فرمائی کہ عورتیں مسجد میں نہیں آئیں تو اس ان واقعات کو دلیل بنا کر آج کی عورتوں کو جو ہے وہ اجازت دے دینا یہ دین کی خدمت نہیں ہے تو یہ ایک مسئلے کی بہر الوضاعت تھی مسجد سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کے حوالے سے جو فضیلت آئی ایک اور فضیلت ایک روایت ابن ماجہ شریف کی ہے کہ جو مسجد سے تکلیف دہ چیز دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے دیکھیے مسجد بنانے والے کے لیے بھی اللہ گھر بناتا ہے اور مسجد سے تکلیف دے چیز دور کرنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا تو وہ صحابیہ تھی مسجد سے انہیں محبت تھی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی گرد و غبار کوڑا کرکٹ کر نکالتی تھی ان کو کیا فضیلت ملی ایک روایت میں یہ آیا کہ ان کی جب قبر پر آپ تشریف لے کر گئے تو ایک میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ آپ نے انہیں مخاطب مخاطب کیا اور ان سے پوچھا کون سا مل افضل پایا پھر صحابہ نے پوچھا عرض کیا یارسول کیا یہ سنتی ہے نے کہا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے صرف فرمائے انہوں نے جواب بھی دیا یعنی سنا بھی اور جواب بھی دیا کہ مزید سے گرد و غبار دور کرنے کے عمل کو میں نے سب سے افضل پایا تو ایک نکتہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام جب زمین پر رہ کر اندر کا حال جان سکتے ہیں تو اب ظاہری وصال کے بعد اپنی قبریں اثر شریف میں رہ کر اوپر کا حال بھی تو جان سکتے تو ہمارا عقیدہ علم غیب کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے ماکان ما یکون کا علم ہے روز اول سے روز آخر تک کا مخلوق کا علم آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے یہ قیدا بالکل برق اور ثابت شدہ ہے ایک روایت میں یہ آیا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ان کے بارے میں کہ مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے میں اسے جنت میں دیکھ رہا ہوں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا تو مسجد کے فضائل پر تو باقاعدہ مستقل کتابیں مکتب المدینہ کی طرف سے شاع شدہ کتاب علمیہ میں جس کا ترجمہ کیا گیا جنت میں لے جانے والے اعمال مسجد کے بارے میں چار پانچ فصلیں ہی قائم ہیں اور اس میں آپ آب حدیث آب پڑھیں ایسا جذبہ اور شوق بڑھتا ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کی خدمت ہی اپنی ذمے لے لی جائے مسجد کی آبادی کے سارے کام آدمی کرنا شروع کر دے رات کو جانے والوں کی فضیلت نماز پڑھنے والوں کی فضیلت تو اس آج کے اس سلسلے کے بعد آپ نیت کریں کہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال سے مسجد کے فضائل کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ضرور سنیں گے اور مسجد کو آباد کرنے کی سچی پد کی نیت کریں گے اور یہاں جو آج مسائل بیان کیے جا رہے ہیں مسجد کے بارے میں ضروری فضائل اپنی جگہ ہوتے ہیں ان سے آدمی کو رغبت ملتی ہے عبادت لیکن عبادت کرنی کس طرح ہے جب فرض اور واجب سیکھیں گے ضروری مسائل سیکھ لیں گے تو صحیح طریقے سے عبادت ہوگی ورنہ بعض اوقات عبادت بھی رائے گاہ ہو جاتی ہے اب مسجد میں نجاست گندگی اور بو اس سے بچانا واجب اب اس سوالے سے دو تین مسئلے یاد کر لیں اور ذہن نشین کر لیں بار بار دہرائیے گا تکرار کیجئے گا یاد ہو جائے گا پھر آپ اس کی رعایت بھی کر سکیں مسجد میں نجاست لے کر جانا جائز نہیں مسجد میں نجاست لے کر جانا جائز نہیں دو صورتیں اگر نجاست لے کر گئے اور اس سے مسجد آلودہ ہو جائے گی مسجد کا فرش دیواریں گندی فلید ہو جائیں گی آلودہ ہو جائیں گی نجاست سے تو اس صورت میں کیا ہے مکرو تحریمی غالب گمان یہ ہے کہ نجاست لے کر جاؤں گا اور اس طرح جا رہے ہیں کہ مسجد کا فرش آلودہ ہو جائے گا تو مکرو تحریمی اور گنا یوں ہی نجاست میں سے بو اٹھ رہی ہے اور اس سے مسجد کی ہوا پر اثر پڑے گا مسجد کی جو فضا ہے وہ کیا ہو جائے گی بو والی ہو جائے گی اور بدبو ہے تو بدبو کے ساتھ جانا مسجد میں یہ بھی ناجائز و گنا تیسری صورت یہ ہے کہ نجاست اس طور پر ہے کہ اس سے نہ بو اٹھ رہی ہے نجاست اس طور پر ہے کہ نا بو اٹھ رہی ہے اور غالب گمان بھی یہ ہے کہ اس سے مسجد آلودہ نہیں ہوگی تب بھی مسجد میں نجاست لے کے جانا منع ہے آداب مسجد کے خلاف لیکن ممنوع گناہ نہیں ممنوع گناہ نہیں فقت گمانت ہے اداب مسجد کے خلاف ہے اس سے بھی بچنا ہوگا لیکن اگر غالب گمان یہ ہے کہ مسجد کا فرش آلودہ نہیں ہوگا اور اس میں سے بو بھی نہیں ہے کہ مسجد بدبودار ہو جائے گی تو اس صورت میں گناہ نہیں یہی حکم بدن یا لباس پر اگر نجازت بدن یا لباس پر اگر نجازت ہے تو اس کے ساتھ مسجد میں جانے کا بھی یہی حکم ہے کپڑوں پر نجازت لگی ہوئی ہے اور بغیر دھوئے پاک کیے آگے مسجد کے اندر اداب مسجد کے خلاف متلقن منع مسجد کی بے ادبی اور اگر نجاست اس طور پر کپڑوں پر ہے یا بدن پر ہے کہ غالب گمانے کے مسجد کا فرش کیا ہوگا آلودہ ہو جائے گا مسجد کا فرش کیا ہوگا آلودہ ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا تو گناہ مغرب تحریمی ہو گناہ یہ تھا نجاست کا مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے گندگی کا یعنی جو ناپاکی تو نہیں ہے مسئلہ ناک صاف کرنا مسجد میں مسجد میں تھوکنا باہر کا جو رستے کا کیچڑ ہے اگرچہ وہ ناپاک بالفرش نہیں بھی ہے اور رستے کی کیچڑ کے ناپاک ہونے نہ ہونے ہی کا حکم ہوتا ہے گارا مٹی اور اس طرح کی چیزیں جو رستے کا کیچڑ ہوتا ہے ان کے ساتھ مسجد میں آ فرش گندہ کر دیا یا مثلا ننگے پاؤں باہر گھومے جا رہے ہیں گھومے جا رہے ہیں اور پاؤں ایسے گندے ہو گئے ہیں کہ جناب فرش پر چل رہے ہیں تو گندی فرش پر چھوٹ رہی ہے اور اسی طرح آپ چڑیاں چڑھ کے مسجد میں آ بیٹھ گئے گندے پاؤں کے پیچھے دیکھنے والے بھی گندے پاؤں دیکھ کر گھن کھا رہے ہیں اور تنفر ہو رہا ہے اسی طرح آپ نے قدم مسجد میں رکھا فرش پر بھی وہ گردو وہ بار اور آلودگی اور جناب وہ جن والی چیزیں تو اس طرح مسجد کو اگرچہ ناپاک کوئی چیز نہ ہو لیکن ہو گندی چیز اس سے بھی فرش مسجد کو اور دیواروں وغیرہ کو آلودہ کرنا گناہ ہے اگرچہ ناپاک نہیں ہے گن والی گندی چیز ہے تو اس سے بھی مسجد کو آلودہ کرنا گنا ایسی صورت کے ساتھ داخل ہونا بھی منا ایک مسئلہ خاص یاد کر لیں جس سے غفلت ہوتی ہے عام طور پر تو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے صاف ستھرا ہو کر یہ آدمی مسجد میں آتا ہے لیکن بعض اوقات مسجد سے بالکل متصل وضو خانے وضو خانے اب نماز کے لیے آئے جلدی جلدی اور وضو خانے میں بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں اور آزائے وضو سے کترے ٹپک رہے ہیں آزائے وضو سے کطرے ٹپک رہے ہیں تو یہ جو آزائے وضو دھلنے کے بعد قطرے ٹپکتے ہیں یہ مستعمل پانی ہوتا ہے تو مستعمل پانی بھی گندا پانی ہوتا ہے اگرچہ ناپاک نہیں ہوتا لیکن کیا ہوتا ہے گندا پانی تو آزائے وضو سے کترے ٹپک رہے ہیں فوراً وضو خانے سے اتر کے فرش مسجد پر آئے اور وہ کطرے ٹپکتے ہیں مسجد کے فرش پر یہ بھی گناہ ہے کیا ہے اور اس سے غفلت بہت زیادہ ہے اس مسئلے سے آج پچی سچی نیت کریں کہ آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اور پہلے ہوا ہے تو سچی توبہ کر لیں آج ابھی اسی وقت کہ میں نے توبہ کی اگر مجھ سے آج سے پہلے اس طرح مسجد کی بےعدبی ہوئی ہے گنا ہوا ہے تو میں سچے دل سے اپنی اس بےعدبی پر توبہ کروں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہا کریں وضو کرنے والا جب بیٹھے اور خاص طور پر اٹھے بالخصوص جو کم عمر کے نوجوان بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں بہت کرتے ہیں انہیں بھی سمجھائیں بچوں کے بارے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بچوں کو مسجد میں آنا دینا یہ منع ہے اتنے چھوٹے بچے جو آداب مسجد کا خیال نہیں رکھے سمجھدار بچے جو نماز پڑھنا جانتے ہیں اور آداب مسجد کا خیال رکھ سکتے ہیں تو وہ مسجد میں آئیں گے اور انہیں قرآن پاک کی اور دین کی تعلیم بھی دی جائے گی یہ ناجائز نہیں ہے زمانے سے ہوتی آئی ہے بچے مسجدوں میں پڑھتے ہیں ہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ غفلت بھی ہوتی ہے اور بڑے سمجھدار بچوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے ادھر ادھر بھاگتے ہیں بےعد بھی کرتے ہیں شور کرتے ہیں دھکا دیتے ہیں گندگی کر دیتے ہیں یا بعض اوقات مسجد آلودہ ناپاک بھی ہو جاتی ہے تو یہ جو پڑھانے والے مول میں اور مسجد کی کمیٹی کے افراد ہیں بالخص دونوں نہ ہوں تو اہل محلہ تو ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں مسجدوں میں اور امروم و اور نہیون نا المنکر نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا سب پر ضروری ہے نا پتل مزدور تو یہ ذمہ داری فخر مسجد کی کمیٹی کی نہیں امام صاحب کی نہیں کی نہیں چوبیس گھنٹے تو مان صاحب نگرانی کرنے سے رہے تو جو جس کی نگاہ پڑے جس کے سامنے برائی ہو وہ ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اور زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے اپنے دل کو منانے کے لیے ایک آدوار بول دینا ایسے ہی اور پھر چپ ہو کے بیٹھ جانا اس سے بھی بازو کا کام نہیں چلتا شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی کو سکھانا ہے اور کسی کو بتانا ہے مسئلہ تو جب تک اسے سکھایا نہ جائے اور سمجھایا نہ جائے گوئی آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے تو ہلکی پھلکی ایک آواز لگا دی اور سامنے والے کے پلے پڑی, پڑی نہیں پڑی اسے مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا وہ اپنی غلطی پر قائم بھی آپ کے میں تو بری ذمہ ہو گیا ہوں یوں نہ کریں بلکہ سمجھانے کی اور اس وقت تک سمجھانے کی جب تک آپ کو امید ہو کہ شاید یہ غلط فہمی کا شکار ہے اس لیے دوبارہ غلطی کر رہے تھے دوبارہ بتا دیں ہاں جب آپ کو یہ غذن غالب ہو جائے کہ میرے بار بار بتانے کے باوجود اور صحیح طرح سمجھانے کے باوجود بھی یہ مسئلہ بالکل واضح تھا سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی ایک سامنے والا مان ہی نہیں رہا ہٹ دھرم کر رہا ہے تو اب ظہر بات ہے آپ کے بس سے باہر ہے دل میں برا جانے ہیں اور جو اسے روک سکتا ہے اس کو کہہ دیجئے گا تو بہرحال یہ گزو کے مسائل اور مسجد کو گندگی سے بچانا مستمل پانی کے قطروں سے مسجد کے فرش کو بچانا یہ لازم و ضروری ہے یہ خود بھی دھیان رکھیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے آسن انداز میں سمجھا کر باز بچوں کو مسجد میں لے جانے کے حوالے سے بھی میں نے کہا کہ جو ناسمجھ بچے ہیں ان کو مسجد میں آنا منع ہے اگر وہ آ رہے ہیں تو جو دیکھنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روکیں پیار محبت سے سمجھا کر انہیں واپس بھیج دیں جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور جب وقت آئے گا آپ آ جائیے گا نماز پڑھ لیجیے گا سمجھا کر جھڑکے نا کہ بچے کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے دوسرا یہ کہ بہت چھوٹے بچے جس طرح میں نے بتایا ناسمچ بچوں کو مسجد میں جانا مطلق منع ہے لیکن اگر اندیشہ یہ ہے کہ یہ مسجد میں جا کر مسجد کو ناپاک کر دے گا آلودہ کر دے گا پانچ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے بچوں کو گود میں لے کے آ مسجد کے اندر تو چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا منع تھا وہ خود آتا ہے تب بھی روکنا ضروری تھا حدیث شریف میں ہے جن نیبو مساجدہ کم سبیاں نقم اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ و مجا نین اور پاگلوں سے بچاؤ بچے پاگل آداب مسجد کا خیال ہی رکھ سکتے بے اکل ہوتے ہیں اس لیے ان سے بچانا ضروری تو ان کو لانا بھی تو منع ہی ہوگا تو جو بچوں کو لائے تو اب اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر مسجد کے آلودہ ہونے کا غالب گمان ہے کہ یہ بچہ جسے میں لے کے جا رہا ہوں انگلی پکڑ کر یا گود میں اٹھا کر اور ہے وہ نہ سمجھ یہ کوئی نجاست کر دے گا یہ مسجد کو آلودہ کر دے گا غالب گمان ہو رہا ہے اس صورت میں بچے کو لانا گناہ غالب گمان ہے تو اس صورت میں بچے کو لانا گناہ یوں ہی بدبو پھیل جائے گی کسی وجہ سے اس کی نجاست وغیرہ کی وجہ سے اس کا بھی غالب گمان ہے تو مسجد کو بو سے بچانا بھی واجب ہے اس صورت میں بھی بچے کو لانا گناہ اور اگر بچہ ایسا نہیں ہے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ نجاست سے مسجد کو آلودہ نہیں کرے گا یا بو وغیرہ سے ہوا مسجد کی اس پر اثر نہیں پڑے گا نمازی یا نمازی نہ ہو تو فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوگی بو نہیں پھیلے گی تب بھی نا سمجھ بچوں کو مسجد میں لانا مکرو ہے اگرچہ گناہ نہیں لیکن آداب مسجد کے خلاف اور اس سے بھی بچنا ہو تو یہ مسئلہ تھا مسجد میں بچوں کو لانے کا اور مسجد میں بچوں کو پڑھانے کا اس سے پہلے مسجد میں نجاست اور گندگی اور بو اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو مسئلے بتا دیے ساتھ ہی مسجد کو رستہ بنانا اس کے حوالے سے بھی کلام ہو چکا اب ہے مسجد میں نماز جنازہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکرو ہے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکرو ہے جنازہ مسجد میں نہیں ہو سکتا تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ مسجد میں جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اس سے مراد ہے اسلح مسجد کیا ہے اور وسف مسجد کنائے مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا کنائے مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا جیسی جگہ مسجد سے متصل جو آپ نے سمجھی کہ ضرورت اور مسلیت کے لیے وقت جگہ ہے جہاں ہجرا ہوتا ہے سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے فرش وغیرہ صاف کر دیا جاتا ہے ب وقت ضرورت نماز بھی پڑھی جاتی ہے دوسرے کاموں میں استعمال ہوتا ہے ایسی جگہ پر اگر جنازہ رکھا گیا اور پیچھے سفید بن گئی تو وہاں جنازہ ہو سکتا ہے اسی طرح مسجد کے علاوہ کوئی جگہ مخصوص ہے جنازہ گائے وہاں جنازہ پڑا جائے اصل مسجد میں جنازہ پڑنا مکرور ہے چاہے جنازہ اندر ہو یا جنازہ باہر مقتدی اندر ہے جنازہ باہر اس صورت میں بھی مکرو جنازہ اندر مقتدی اندر تب بدرجہ اولا مکرو ہاں ایک قول یہ ہے کہ اگر جنازہ مسجد سے باہر ہے اگر جنازہ مسجد سے باہر ہے اور نمازی اندر ہے تو بعض علماء کے نزدیک اجازت لیکن صحیح قول میں نے آپ کو بتایا مختاری قول کو جس پر عمل کرنا ہے کہنا جنازہ باہر اور مقتدی اندر ہوں اس صورت میں بھی مسجد میں جنازہ نہیں پڑھنا جنازے کو اندر رکھ کر اس طرح بھی مسجد میں جنازے کا آواز نہیں کرنا یہ مسئلہ جو میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ بعض علماء کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ جنازہ اگر باہر اور نمازی اندر ہوں تو اب اگر کوئی اس مسئلے پر عمل کرتا ہے اور کسی سے پوچھ کر عمل کر رہا ہے یا کسی عالم کے فتوی پر عمل کرتا ہے تو اس سے الجھنے کی یا فتنا کرنے کی اسے سختی سے منع کرنے کی یہ حاجت نہیں ہے یہ حاجت نہیں وہ جو عمل اس طرح کر رہا ہے یا جہاں ہو رہا ہے اس کو آپ نہ روکیں جو سمجھانے والے ہیں وہ سمجھا دیں گے جو پوچھنے والے انہیں مسئلہ بتا دیں گے کہ آئندہ ایسا بھی نہ کریں لیکن اب اگر کوئی کر رہا ہے اور کسی کے فتو یا مسئلے پر عمل کرتا ہے پوچھ کر تو اسے آپ گناہ گار نہ کریں اگر وہ کسی سے پوچھ کر عمل کرتا ہے نہ الجھے ہاں خود عمل یہی کریں اور جہاں جنازہ مسجد میں نہیں ہوتا ہر ہرگیز, ہرگیز مسجد میں جنازے کا اہتمام نہ ہو جنازہ باہر اور متددی اندر ہو اس صورت میں بھی نہ کہ جنازہ مکروہ ہے وہ حصہ مسجد جو اصل مسجد میں وقف کر دیا گیا اور بعد میں کسی وجہ سے اس کو ہٹا کر مسجد کو توڑ کے اور مدرسہ بنا دیا گیا ایسی مسجد میں نماز پڑھنا ہے دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مسجد کے لیے زمین وقف کر دی گئی وہاں مدرسہ نہیں بن سکتا جس نے بنایا ہے وہ گنا گار اس پر توبہ واجب اس مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے جس نے بنایا اور اس کے اندر عمارت میں پیسہ کیا سارا تاوان اسی کے ذمہ ہے تو مسجد جب مسجد ہو جائے تو اب اس کے نہ اصل مسجد میں نہ فنا مسجد میں مدرسہ نہیں بن سکتا تو مدرسہ بنائی غلط اور اس کا توڑنا ضروری ہے تو بھی جنازہ نہیں ہوگا ہاں اب اگر جو مدرسہ بنا ہے اور فنا مسجد میں بنا ہے اس کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فنا مسجد میں جنازہ پڑا جا سکتا ہے فنا مسجد میں جنازہ پڑا جا سکتا ہے لیکن چونکہ مدرسہ غلط بنا ہے اور اس کو توڑنا ضروری ہے اس لیے مدرسے میں جنازہ پڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس کو توڑیں گے زمین برابر کر کے جو فنا کی جگہ تھی اس کو ویسا ہی رکھیں گے ہاں فنا ہونے کی وجہ سے وہاں جنازہ ہوگا اس عمارت کو ختم کرنا ضروری ہے یہ بھی یاد کر لیں کہ مسجدوں میں مدرسے بنے ہوتے ہیں جس طرح فنایں مسجد کے بارے میں میں نے آپ کو تنبی کی کہ فنا کے بارے میں اپنی طرف سے آپ سمجھ کے مطابق حکم نہیں لگائیں گے جب تک کسی عالم اور مفتی سے تصدیق نہ کرا لیں پوچھ نہ لیں اپنی مرضی سے یہ نہیں کہیں گے یہ فنا میں جائز ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے یہ فنا ہے یہ فنا نہیں ہے اسی طرح مسجد میں مدرسے یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو آپ کو نظر آئیں دکھائی دیں ان کے بارے میں بھی وہم اور وسوسے میں نہیں پڑھنا یہ جو میں سارے مسائل بتا رہا ہوں کہ وقت میں وقت کی جگہ کچھ اور بنانا کسی اور طور پر اس کو استعمال کرنا عمارت بنانا اس کی حیت بدلنا یہ ناجائز ہے کب جب وقت کی نیت کر لی گئی جب وقت کی نیت کر لی گئی ہو اگر ایک پورا بڑا پلاٹ خریدا اور خریدتے ہوئے نیت یہ ہے کہ اس میں مسجد بھی بناؤں گا سائڈ میں مدرسہ بھی ہوگا ادھر کوئی فلاحی ادارہ بھی ہوگا ادھر جناب کچھ اور بھی ہوگا کام تو اس طرح کی نیت کے ساتھ پوری عمارت بنا دی بانس کو مسجد کر دیا بانس کو جناب مدرسہ جامعہ بنا دیا بعض کو کچھ اور بنا دیا تو یہ جو ابتدان ایسے کام ہوئے اور مسجدوں میں یہ سارے آس پاس آپ کو نظر آئے وہ سب درست ہے اور ان جگہوں کا فنائے مسجد سے بھی کوئی تعلق نہیں اس کی تاریخ بھی آپ کو لکھوا دی ہے تو جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ لیں جو سمجھ میں نہیں آیا تو بغیر سمجھے ہوئے نہ کسی کو کچھ بتائیں نہ کسی پر کوئی اعتراض کریں ایک ضروری اور اہم ترین ضروری مسئلہ یاد کر لیں کہ بغیر تحقیق کے بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے تو یہاں جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے محدود وقت میں محدود مدت میں یہ حرف آخر نہیں ہے ہر ہر موضوع کے بارے میں سارے اقامات کا حافظ نہیں بنا دیا جائے گا اگر 63 دن میں اس طرح عالم فاضل اور مفتی اعظم بننا ہوتا تو پھر سارے 63 دن میں ہی بن جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف ضروری مسائل سکھائے جا رہے ہیں اللہ تعالی نے توفیق دی کہ ہمیں سیکھنے کی موقع ملا اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا جو کچھ نہیں جانتے تھے بہت کچھ جاننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے اس کو غنیمت جانے اور اس کو آخری کورس نہ سمجھیں یا آخری بار آنے کا معاملہ نہ ہو اس کو پہلے سمجھیں کہ ابھی تو آغاز ہوا ہے اب یہ آواز مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر آپ کئی سال تک متواتر اپنے بارے میں غور کریں گے عقائد مسائل اور تصوف کے دلی امراض تکبر غیبہ چگلی وغیرہ اس پر بھی موضوعات پر بیان ہو بار بار غور کریں گے پڑھیں گے سوچیں گے پھر سوالات قائم کریں گے پوچھیں گے پھر سمجھیں گے پھر تکرار کریں گے پھر یاد کریں گے اس طرح جا کر آپ اپنے ضروری مسائل کو سیکھ سکیں گے نا فقط سننا یا لکھ کے گھر چلا جانا ایک آدھ کاپی رجسٹر بھر لینا اور سمجھنا میں نے فرض روم کا کورس کر لیا ہے اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا ہے کوس اس نے کیا ہے جس نے حاصل کیا پڑھا اس نے ہے جس نے سمجھا جتنا سمجھا ہے اتنا پڑا ہے تریسٹھ دن میں اگر یہاں پر تریسٹ ہزار باتیں کی گئی ترسٹ دن میں اگر تریسٹ ہزار باتیں کی گئی اور آپ کو سمجھ میں صرف تریسٹھ باتیں آئی ہیں کتنی باتیں تریسٹ تو آپ نے صرف 63 باتیں حاصل کی ہیں اس کا علم حاصل کی. جو باقی ہزاروں باتیں آپ نے سمجھی نہیں اس کا علم حاصل نہیں کیا یہ یاد کر لیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ بغیر سمجھے مسئلہ بیان کرنا حرام اب ہر مسئلہ ایسا نہیں ہوتا مثال کے طور پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے کیا مسئلہ ہے اب آپ کہیں گے پہلے میں اس کی تحقیق کر لوں تو بھائی تحقیق تو آپ کو ہو چکی مسلمان کا بچہ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے اس کو خود ہی تحقیق ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے یعنی یہ تو وہ فرض ہے جو عالم فاضل اور مفتیاں کرام کی حد تک نہیں عام آدمی مسلمان کے بچے بچے عورتیں بچے سبھی کو پتہ ہوتا ہے نماز پڑھنا فرض تو جس کی تحقیق ہو چکی اس کی تحقیق تھوڑی کرنی ہے یہ تو تحصیل حاصل ہوتا ہے تو جو مسئلے سمجھے سمجھائیں اور سب صحیح سمجھتے ہیں رکاو دینا فرض حج کرنا فرض روزے رکھنا رمضان کے فرض توڑیں گے تو قضا کرنی پڑے گی شرائط کے ساتھ توڑیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا جھوٹ بولنا گناہ غیبت کرنا گناہ طبیرہ حسد کرنا گناہ ظلم کرنا کسی کا مال دبا دینا گناہ یہ سارے واضح مسئلے ہیں اور ان کی حیثیت تو ضروریات دین کی حد تک ہے کس حد تک ہے یعنی یہ وہ مسائل جن کی تحقیق ہمیں ہو چکی ہے پہلے جب جبھی تو ضروریات دین بن گئی بہرحال بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے وہ تحقیق کی مثالیں میں نے تین چار پانچ ابھی بیان میں آپ کو دے دی ہیں کہ بازو کا تو ایک بات ہوتی ہے پھر اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے پھر سمجھ آتا ہے پھر جب سمجھتے ہیں تو اس کا اس کو اپلائی کیا جاتا ہے مسئلے کو اس طرح کے دقیق مسائل جو عام طور پر پڑے سمجھے نہیں جاتے لیکن ہوتے ضروری ہیں وہ جب تک تحقیق نہ کر لیں ان کو بتائیں نہ تحقیق کس سے کرنی ہے مفتی مستند اعلیٰ حضرت نے دو الفاظ استعمال کیے یاد کر لیں ہمیشہ کے ادھر ادھر کسی بچے کو پکڑ کے کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا مسئلہ یا کسی نے ٹوپی پہنی اور ابھی توحبہ کر کے آیا داڑھی رکھی اور ابھی قزا نمازیں پوری بھی نہیں کرنی پہلی بار نماز پڑھی اور باہر نکلا تو لوگوں کا مولانا صاحب ذرا مسئلہ بتائیے گا آپ انہوں نے بھی جا کے مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا پوچھنے والا بھی کہہ رہے جناب پوچھ لیا تحقیق ہو گئی تو کیا اس کو تحقیق کہتے ہیں نہیں پہلے جس تحقیق کرنی ہے وہ خود تو محقق ہو تو مفتی مستند اس سے مسئلہ پوچھنا ہے مفتی مستند جس پر اعتبار کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے جو مفتی مستند ہوگا عوام بھی اس کا اعتبار کرے گی اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے دین سمجھنے والے دین کی خدمت کرنے والے وہ بھی اس سے پوچھتے ہوں گے مس اس طرح کا آدمی مشہور ہو جاتا ہے مسائل بتا بتا کے تو جتنا وہ جانتا ہے وہ بتا سکتا ہے جو اسے آئے گا آپ کو سمجھا دے گا نہیں آئے گا تو وہ بھی کیا کہے گا و اللہ تعالیٰ علام بس اور دوسرا یہ کہ جو مفتی نہ ہو کہ مفتی کے لیے ایریا زیادہ ہوتی ہے کم از کم عالم محتمد کیا ہو مفتی نہ ہو تو عالم کیا ہو موتمد یعنی عالم دین بھی ہے اور اس پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے غلط مسائل نہیں بیان کرتا لوگ اس پر بھروسہ بھی کرتے ہیں جو بتاتا ہے بہت ساری باتیں صحیح نکلتی ہیں جتنا وہ جانتا ہے تو جو وہ جانتا ہے موٹے موٹے مسئلے ان سے تحقیق کر لیجیے تو یہ ہے تحقیق اسی طرح کسی بہت معتبر کتاب میں مسئلہ باہر شریعت کتاب انتہائی اسی سے محفوظ اور انہی معتبر کتابوں سے مسائل کا انتخاب کر کے امیر علیہ سنت نے اہم اہم موضوعات پر نماز کے احکام نجاستوں کے بارے میں وضو کے بارے میں کتنے فرض کے بارے میں کتابیں عام فہم الفاظ میں لکھی ہیں اور بہت تحقیق کے بعد لکھی جاتی ہیں وہ پڑھیں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی پوچھنا کس سے آپ نے مفتی مستند سے یا عالم معتمد سے یہ ایک بات تھی بار مسئلہ اب چل رہا تھا مسجد میں جنازے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی جی گئی ہے پہلا سوال بدبودار کھانا یا بدبودار کپڑے مسجد میں لے کے جانا نہانے کے بعد جو تولیہ وغیرہ جس سے اپنا جسم صاف کیا ہوتا ہے وہ لے کے جانا کیسا ہے دیکھیے جسم جب صاف ہو گیا نہانے کے بعد تو اب تو جسم پر بو تو رہی نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ وہی مستعمل پانی ہوگا تو مستعمل پانی کے بارے میں مسئلہ آپ کو بتایا کہ مسجد کو اس سے بچانا ضروری ہے تو تولیے سے صاف کریں گے تو اچھی بات ہے ہاں تولیے سے مسجد میں کھڑے ہو کر صاف کرنا یہ ایک بظاہر اچھی بات نہیں لگتی بلا ضرورت تو ایسا ہرگز نہ ہو اور صاف کرتے ہوئے اگر کترے وغیرہ نیچے گریں گے تو وہی جو مسجد کو آلودہ کرنے والا گناہ وہ آئے گا تو بہرحال اگر کوئی تولیہ مسجد میں فقط لے کر آیا ہے اور تولیہ نہیں ہے فقط مستعمل پانی صاف کیا ہے اس نے تولیے سے وہ لے کر آیا ہے تو اس پر گناہ نہیں کئی بھائیوں کے پاس تولیے ایسے ہیں نا وہ اے, نہانے کے بعد اسے سکھاتے نہیں اسے لے آتے تو اس سے سمیل پیدا ہو جاتی ہے اب یہ سارے جزیات اس کے بنیں گے بہت سارے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کو بو سے بچانا واجب ہے کیا ہے بو سے بچانا واجب جسم پر بو ہے لباس میں بو ہے منہ میں بو ہے کچا پیاز لہسن وغیرہ کھا کر آ گئے یا اسی طرح سامان کے اندر بو دار اشیاء بیگ بیگ لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر بدبودار بھبکے اٹھ رہے ہیں مثلاً امامے کی مثال امیر سندر دیتے ہیں بعض کا امامہ بندہ رہتا ہے اور اس کو کھول کر ہوا میں یا دھوپ میں نہیں ڈالا جاتا پسینے وغیرہ سے بو ہو جاتی ہے تو بازو کا سر سے اٹھانے رکھنے میں بو پیدا ہوتی ہے یہ بھی سب ممنوع ہے تو مسجد کو بو سے بچانا واجب بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا گناہ السلام علیکم جی وعلیکم اگر مسجد میں ضروریات مسجد کی اشیاء رکھی جائیں لیکن اگر جگہ اصل مسجد کی ہو تو اس بارے میں کیا حکم ہے سہنے مسجد میں سامان رکھ دیا رکھ دیا جائے لیکن وہ سہن اصل مسجد کا ہو تو اس بارے میں کیا حکم لیکن ضرورت تھوڑا وہ سامان کبھی کوئی اٹھا کر بیگ لایا اور نماز پڑھنی ہے اصل مسجد میں پاس بیگ رکھا نیت باندھ کے نماز پڑھ لی اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح کوئی چند افراد آئیں ایک ساتھ اور با نماز پڑھنی ہے اب سارے مسجد سے باہر تو بیگ رکھیں گے نہیں چھوٹا موٹا سامان ہے تو اپنے پاس سائیڈ میں رکھیں گے تو مسجد میں اس طرح کا چھوٹا موٹا سامان رکھنا اور نماز وغیرہ پڑھنا یہ اس کی اجازت ہے ہاں سامان اس طریقے سے رکھنا کہ اس میں سفید بھی متصل نہیں ہو رہی نمازیوں کی جگہ کی بھی تنگی پڑ رہی ہے اور سامان بالکل بکھرا پڑا ہے اور منظری جو بلکل ہے بالکل بدل گیا ہے مسجد کا ماحول نظر نہیں آ رہا اس سے اجتناب کیا جائے سامان رکھنا ہے ضرورتند رکھنا ہے تو نمازیوں کو تکلیف نہ ہو صفوں میں رکھنا نہ پڑے اور سامان بکھرا ہوا بکھرے ہوئے گھر کا منظر پیش نہ کرے اور اصل مزید سے اگر ان سب صورتوں میں زیادہ سامان ہے تو اس کو بچایا جائے فنا کے اندر کسی حجرے میں یا جگہ پر رکھ دیا جائے وہ سب سے بہتر السلام علیکم وعلیکم السلام دو سوال اب کرتا ہوں پہلا یہ کہ دو پیرر کے درمیان کیا صف ٹائم کی جا سکتی ہے جی دو پلروں کے درمیان کیا तो तो قائم کی جا سکتی ہے بلا ضرورت نہیں کر سکتے جمعے میں اتنے زیادہ نمازی ہو گئے کہ جگہ تنگ پڑ گئی تو اب مجبوراً پلر کے درمیان بھی سب بنے گی عام حالات میں مکرو ہے دوسرا سوال عرض ہے کہ آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے ساری روح زمین مسجد بنا دی گئی اس کی وضاحت فرما دیں مسجد بنا دی گئی کا مطلب جائے سجود یعنی مسلمان پوری روئے زمین پر کسی بھی جگہ نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی تو یہ ہے مسجد لغوی یعنی وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز پڑھنے کے لائق جگہ ہے پاک صاف ہو تو شرائط کے ساتھ تو یوں ساری زمین کیا بن گئی مسجد کہیں پر بھی نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی خالی مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھیں تو ہوگی ایسا نہیں اور مسجد کی اپنی ایک اصل ہے وہ بنانا تعمیر کرنا اس میں جماعت سے نماز پڑھنا وہ واجبات میں سے اگر چند افراد مل کر چندہ کر کے مسجد بناتے ہیں تو اب ان میں مالک کون ہوگا اور کون اس کو وقت پڑے گا جس کی نیت سے اصل مسجد سے متصل جگہ کو فنح مسجد بنایا جائے دیکھئے عام طور پر مسجدیں بنتی ہیں تو بعض کا تو فرش پہلے ہی وقف ہو جاتا ہے اور پھر تعمیر چندے سے ہوتی ہے تو چندہ دے کر اگر زمین بنائی اور وقف کی تو جتنے نے چندہ دیا سب واقف اب رہ گیا نیت کون کرے گا تو چندہ دینے والے کریں گے جب کہ وہ کر سکتے ہیں اور چندہ لیا ہے جناب کسی اور ملک سے اور مزید بنی کسی اور ملک میں کس نے چندہ دیا اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں تو دلالتن یہ چندہ لینے والوں کو ایک طرح کی وکالت ہوتی ہے کہ وہ چندہ دینے والوں کی طرف سے خریدنے اور پھر اسے مسجد کر دینے کی کیا ہوتا ہے ان کو عزن تو جب وہ چندہ جمع کرنے والوں میں جو مسجد کا جسے متولی اور جو بانی کے طور پر بنایا جائے گا وہ نیت کرے گا مسجد ہو جائے گی تو اصل نیت ہے مالی کے زمین اور اسی طرح تعمیر اگر سب نے مل کر کی ایک ہزار افراد نے مل کر مزید تعمیر کی وہ سب بھی واقف اور زمین وقت کی ایک ہزار افراد نے چندہ دے کر وہ بھی واقف سب واقف ہیں اور نیت بھی انہی کو کرنی ہوگی لیکن اب وہ نہیں کر پاتے چندہ دے کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں تو چندے کے ساتھ چندہ لینے والوں کو گویا وہ اس دن بھی دے دیتے ہیں کیا آپ مسجد خریدے بھی اور وہاں اذان اکامت کے ساتھ اس کا راستہ کشادہ کر کے نمازیوں کی اجازت دے دیں جب نمازی نماز پڑھیں گے مسجد ہو ہی جائے گی اگرچہ منہ سے کوئی ایک لفظ بھی ادا نہ کرے تو عام طور پر مساجد ایسے بنتی ہیں چندے کے ساتھ تو جو بنانے والے ہوتے ہیں بنا کر نماز پڑھنے کی عام اجازت دے دیتے ہیں اذان اکامت کے ساتھ جب پہلی نماز پڑھی جاتی ہے مسجد ہو جاتی ہے اور واقف سارے ہوتے ہیں زمین جنہوں نے وقف کی اکیلے نہیں کی وہ اکیلا واقف عمارت وقف کی وہ بھی زمین کے حکم میں وہ بھی واقف چندے سے ہزار لوگوں نے مل کے کی, کی سب واقف ہیں تو واقف وقف کرے تو اب اس کے پاس آ کر رہنا ضروری تو نہیں ہوتا مسجد کے لیے متولی کا ہونا بھی ضروری نہیں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں ہر مسجد کے لیے متولی ہونا ضروری نہیں متولی کی ضرورت پڑتی ہے مال وقت کے لیے اور وقت کی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے تو مسجد کے اندر اگر اس طرح فنائیں مسجد اور املاک وقت کی ہیں اور وہاں سے آمدنی آتی ہے اور حساب کتاب ہوتا ہے تو ان سب کا انتظام کرنے کے لیے متولی بنایا جاتا ہے تو جو انتظام مسجد سنبھالتا ہے نیت کا تعلق واقف سے ہوتا ہے یا اس کی اجازت سے جو اس کا وکیل معذون ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے